ہوتا تھا نقد القمی یس اللہ عربی طالی عبد الحبی رحمه اللہ تو یہ رسالہ جو ہے اس کے موضوعات تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے اور اکثر ہمارے یہاں ماشاء یہ چیزیں بیان ہوتی رہتی مگر ایک بڑے عالم کا جس پر لوگ جمع ہوئے اس کا کلام پڑھنے سے جو اعتماد حاصل ہوتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں حاصل ہوتا سکتا کیونکہ یقینا علماء جو ہیں وہ کوئی شرح زائد نہیں دیتے ہمیں شریعت متحرک مکمل علمائے کی بار خاص کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرجع بن جائیں لوگوں کے لیے دین کے معاملات میں ہدایت لینے کا تو وہ تائید کرتے ہیں اس فکر کی جو صحیح فکر ہے اس سے آدمی کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے اور عام آدمی اور میرے جیسے ابنا طالب علم ان کو حق حاصل ہو جاتا ہے تو اس بات کو بگاگے دوہل لوگوں کے اندر بلند کریں اور اس کی سند ان لوگوں کی سمجھ کو بنائے کہ دیکھیے یہ لوگ بھی تو جو ہمارے آئندہ ہیں یہ اس کی تائید کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کا یہی مفہوم ہے جو سلف سے ہمیں ملا تو اس میں شیخ النواز نے عربی قومیت کا رد کیا ہے بہت بڑا عظیم فتنہ آج قومیت کا فتنہ ہے پوری دنیا پر رائج ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی لوگ اپنے قومی مفادات کی بنیاد پر چل رہے ہیں اور قومی نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پالیسی اختیار کرتے ہیں ایک بڑا شاندار مضمون کاغذ میں فاضل بھائی احمد محمود نے لکھا تھا دار الاسلام کے مودع تھے کچھ سو سطح کا مضمون تھا بات ایک ہی تھی مگر مضمون کو پڑے بغیر آدمی چھوڑ نہیں سکتا اس قدر اس کے اندر کشش ہے اور اس قدر زوردار ہے موضوع اس میں خلاصہ یہی انہوں نے بیان کیا کہ آج پوری دنیا میں اسلام کا گھر کوئی نہیں مسلمان تو بہت ہیں اسلام میں داخل ہو کر اسلام کا اقرار کرنے والے بلکہ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے بھی لوگ موجود ہیں مگر اس کے باوجود اسلام کا گھر کوئی نہیں جتنے بھی گھر ہیں وہ سب قومیت کی بنیاد پر ہیں اگر اوراق نہیں ہے قومیت کے تو آپ کو کچھ بھی حقوق حاصل نہیں نہ اپنی قوم میں نہ دوسری قومیں اوراق کے بغیر کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں صرف اسلام کے ساتھ مخلص ہونا اور قرآن و سنت پر چلنے کی بنیاد پر ایک مسلمان کی پہچان اور اس کے ساتھ ہمدردی اور اس کے حقوق کا اعتراف یہ نہیں ہے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اس معاشرے میں کوئی عالم ربانی ہو عربی ہو وہ اور ان کے نقطۂ نظر سے جو ان ظالموں کے ہاں جرائم ہیں اگر اگرچہ وہ دین کے راستے میں جہاد کیوں نہ ہو وہ بھی اس نے کتائی طور پر اس میں کوئی حصہ نہ لیا اس کے باوجود ایک عربی عالم کو جو افغانستان میں جا چکا اور وہاں پر اس کی موجودگی جو ہے اس کے ثبوت ان کے پاس ہیں اسے آپ جگہ نہیں دے سکتے اس کے پاس اوراق نہیں ہے وہ جوش میں نکلا اوراق نہیں بنوائے بارڈر پار کیا پہنچ گیا اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے بس یہ جرم اس کے لیے کافی ہے پھر اس کے بعد اس میں اضافہ سلفی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور انتہائی اضافہ عرب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے خالد مسلم یہ قومیت ایک مصیبت ہے اور قومیت کی بنیاد پر لوگوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بہت ساری حدیں توڑی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بلکہ یہ عموماً جو جمہوری تحریکیں ہیں یہ بھی قومیت ہی کا ایک رنگ پیش کرتی ہیں جس میں بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں دن رات بلکہ ہے ان کا کہ وہ قومی مفادات کے پیش نظر عقیدے کی قربانی دے دیتے اور لا الہ الا اللہ کے وہ تقاضے جو اثاثی ہیں ان تک کو پامال کیا جاتا ہے تو یہ ایک رسالہ ہے جس میں اسی مواد کی طرف اشارہ ہے میں نے درمیان میں سے کوئی تھوڑا سا حصہ اس کا ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اختیار کیا اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تہ ترا یتل اسلام و این یقو جسدن واحدن و بنان و تماسکن <عَدُوبِهِم> اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ واجب کر دیا کہ وہ شانہ بشانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھنڈے اسلام کے نیچے جمع ہو جائیں اور ایک جسد واحد بن جائیں اور ایسی ایک دیوار بن جائے جو سیسا پلائی دیوار جمع ہونے سے مراد کس چیز پر جمع ہونا اسلام پر جس کی تشریح آ ہے وَوَعَدَهُمْ اللہ کا نفر والا کی بت الحمدہ کما تقدمہ ظالی کا فی قطیر میں نظر اور اس جمع ہونے پر اسلام کے جھنڈے کے نیچے اسلام کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ اللہ ان کو فتح دے گا عزت دے گا انجام انتہائی اچھا بس دنیا میں اور آخرت میں جس طرح کے پہلے جو آیات میں نے بیان کی ان میں گزر چکا فی قسم ربض الجلال ولی من کے اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد امال صالحہ سے اپنے ایمان کے سچے ہونے کا ثبوت دیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نفاق سے اور منافقین سے اہل ایمان کو جدا کرنے کے لیے امن و الصالحات قرآن میں بہت جگہ اس طریقے سے اہل ایمان کا وصف بیان فرماتے ہیں اور اس طرح انہیں کتاب کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ایمان لہ اور ایمان کے خالص ہونے کا ثبوت امال صالحات کی شکل میں ان کے ہاں موجود تھا کیونکہ ایمان اور عمل اس کا وہ رشتہ جو توڑا نہیں جا سکتا ہے ان المان اور عمل اہل سنت کے ہاں وہ ایمان جو عمل سے اکثر خالی ہو وہ ایمان نہیں ہے تو اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا لف تخلیف کمش تخلاف اللہ قبل کہ اللہ انہیں ضرور خلافت عطا فرما دے گا زمین میں جس طرح ان سے پہلوں کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تاریخ اسلام اس پر شاہد ہے اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اس کو پورا کرنے پر وہ قادر ہے کہ وہ پہلے بھی یہی کرتا رہا ہے یہ اللہ کا ایک قانون ہے غلن الحمدین اور وہ دین جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے دین اسلام اللہ اس کی تنقیم کر دے گا یہ دین قائم ہو جائے گا زمین پر پھر کیا ہوگا ولاب <أَمْنًا> یہ جو خوف کی حالت ہے کہ ہم حق کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے اس وقت کمزوری کی وجہ سے ڈرتے ہیں حق بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں بڑے بڑے کتمانے حق کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت وہ لوگ ہیں جو سکوت اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ خوف امن میں تبدیل ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے پھر ایک رنگ ہوگا خلافت کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی جامع الفاظ میں بیان کیا اور خلافت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہترین اور چوٹی کا اجتماعی رنگ ہے اور وہ کیا یا ابودی لا شلکون بی سی بس میری عبادت کا رنگ ہوگا میری عبادت کریں گے میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے صرف بےخوبند سے اکھاڑ دیا جائے گا یہ نتیجہ اسی وقت نکل سکتا ہے جب یہی بنیاد جو ہے ہمیں جمع کرنے والی ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور شرک جو ہمیں زبردستی کروایا جا رہا ہے اور وہ مقتدر جو اپنے مختلف نظام ہائے زندگی نافذ کر کے ہمیں اللہ کے راستوں کے بجائے اپنے راستوں پر چلنے پر مجبور کر رہے ہیں ان سب رکاوٹوں کو جو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے راستے میں حائل ہے ہم ہٹا سکتے ہیں یہ مقصد ہمارا جمع ہونے کا ایک جھنڈے کے تحت جو اوپر بیان کیا و قال تعالی و لقد سبقت المرسلین انہم سہ المنصورون و جندنا لحمول الغالبون اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول اور اللہ رب العزت کا یہ حکم اور فیصلہ ہو چکا کیا ہمارے ان بندوں کے لیے جن کو ہم نے رسول کے طور پر مبوس کیا علیہ اسلاد اسلام کے وہی کامیاب رہنے والے ہیں منصور وہی ہوں گے یہ اللہ کے ہاں لکھی ہوئی بات ہے اور ہمارے لشکر وہی غالب آئے گے غلبہ انہی کے لیے غلبہ مقدر ہے نہیں مانتے فوا عد اللہ سبحان عباد عباد وجودین بن نصر الغلوا و استخلاف او فی الد و تمکین لدھی تو اللہ پاک نے یہ وعدہ کر لیا ہے اپنے رسل کے ساتھ اور لشکروں کے ساتھ جو مومنین کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا غلبہ دے گا کفار پر اور اللہ تعالیٰ انہیں خلافت عطا فرمائے گا زمین میں دین قائم ہو جائے گا وہ ہوا صادقو کی اور اللہ اپنے وعدے میں سچا و من اوفا من اللہ بھلا اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا اور کون ہے کیونکہ بڑے سے بڑا وعدہ نبھانے والا مجبور ہو سکتا ہے اسے عذر لاحق ہو سکتے ہیں آزار ہو سکتے ہیں کئی شرعیہ کہ وہ وعدہ کو نہ نبھائے اللہ رب العزت کے لیے تو کوئی چیز بھی غیر ممکن نہیں تو اللہ کا وعدہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہے وعد اللہ اللہ کا وعدہ لا یوخلیف اللہ الم اللہ تبارک و تعالی وقت مقرر کے ساتھ وعدہ پورا کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتا مالک کا وعدہ وقت مقرر پر پورا ہوتا ہے حاضل واق و باد الحیان بے سبب تقسیر المسلمین و عدم قیام ہی بما او جب اللہ علیہ من المان بلنص ودھی نہیں کما ہوواق ہاں کبھی وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا اپنی مایا وقت کے مطابق تو اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ اہل ایمان کے مسلم کی, کی تقسیر ہے ہماری کمی ہم نے شرائط پوری نہیں کی وعدہ تو اپنی جگہ پر اللہ کا سچا ہے اور وہ پورا ہو کر رہے گا تقسیر ہماری ہے اور ہم نے جو اللہ نے ہم پر واجب کیا تھا ایمان اور اس کے تقاضے ان کو پورا نہیں کیا اور اس کے دین کی نہ نہیں کی اس کے دین کے مددگار نہیں بنے ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے یا کو وہ تمہاری مدد کرے گا یہ شرط فأنتم الأعلون ان تم اللہ ان کن تم مکم تمہارا ہے اگر تم ایمان کی شرط کو پورا کر دو جس طرح کے واقع تو ضم کے فضنام زم بونا ہمارا ہے اسلام کا ضم نہیں ہے بل مصیبت حصلت بما کا سبق عیدینہ اور جتنی مصیبت ہے اس کی بنیاد ہماری اپنی کرتوتیں آج جو ہم مغلوب ہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے بڑوں کے ساتھ کہ باجور میں بم گرایا جاتا ہے مسجد میں یہ لگا ہوا ہے مسجد مجلس اتحاد عمل کا اشتہار اور بچوں کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں قرآن جل جاتا ہے مسجد بہ جاتی ہے بڑے بھی مر جاتے ہیں لوگ اپنے بچوں کی لاشیں بھی حاصل نہیں کر سکتے ان کے گوشت کے ٹکڑے تھیلوں میں ڈال کر جنازہ پڑا جاتا ہے اور روتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی یہ موت اللہ کے راستے میں ہوئی کہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تھے کیونکہ اہل ایمان کو تقدیر پر عقیدے کی بہت بڑی نعمت عطا کی گئی قدر اللہ شاہ فال مالک کا لکھا ہوا تھا میرا بچہ ایک سیکنڈ بھی اور زندہ نہ رہ سکتا تھا کیا خوش قسمتی ہے کہ یہ موت جب اسی طرح لکھی ہوئی تھی تو اللہ کے راستے میں آ ہمیں صبر کرنا چاہیے اللہ نے انہیں صبر کیا اللہ ایمان والوں کو آزمائش کے موقع پر ثابت قدمی سے ہم کنار کرتے ہیں میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میں خود سوچتا ہوں جب گوانتا نامو بے اور دوسری تکلیفیں کفار کی ایجائیں سن کر اور یہ واقعات تو بعض اوقات دل جو ہے وہ شیطان کے وسواس سے ڈر جاتا ہے آدمی کہتے ہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا بڑے بڑے علماء کو میں نے یہ کہتے سنا کہ یار اگر میرے اوپر مصیبت آئی تو میں تو نہیں چل سکتا اور شیتان اتنا ڈراتا ہے کہ مجبور کرتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور کتمانے حق بھی کرنا پڑے تو کر لو مصیبت کو بڑھا دیتا ہے یہ شیطانی ہتھیار ہے جب ایسا وقت آتا ہے تو مخلص کو اللہ رب العزت ثابت کرنے کے ہمکنار کرتا ہے وہ لوگ ثابت کرنے سے ہم ہمکنار ہوئے کہ مجھے مجاہدین نے بتایا کہ ہمارے ساتھ گوانتا نام و بے میں بعض لوگ وہ پکڑے گئے جو فاسق تھے اور ان کے ہاں نماز کی بھی پابندی نہ تھی کیے جائے کہ وہ مرتد ہو کیونکہ اللہ کے ہاں معلوم یہی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس قلب سلیم تھا اللہ پاک نے انہیں اتنی ثابت قدمی عطا فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ آخر تک بالکل ثابت قدمی سے چلتے رہے یہ اللہ کا احسان ہے تو وہ لوگ تھیلوں میں ڈال کر بچوں کی لاشیں انہوں نے جنازہ پڑا ان کا اس مجمعے کے اندر پتہ نہیں تین سو کے کتنے آدمیوں نے اپنے نام اس خود کش حملے میں یا آپ بھی کہہ دیں کہ فدائی حملے میں لکھا ہے کیونکہ یہ خود کش حملہ تو ایک غلط سا نام ہے فدائی حملے میں اپنے نام لکھوائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مزید ضلیل کیا یہ کام شاید انڈیا یہ جرات نہیں کر سکتا تھا کہ کسی مسجد پر اس طرح بم مارے مارا تو امریکہ نے ٹھیک ہے مگر جب انہوں نے ذمہ داری قبول کی تو یہ اس جرم کے مرتکب کرنے والوں سے بھی بڑھ گئے بے حیائی میں ایک بے دین سے آدمی نے یہ بیان دیا عمران خان اس نے کہا کہ بش نے اپنا جرم اس نے وہ جو ہے صدام نے اپنا جرم قبول نہیں کیا اور اسے پھانسی کی سزا ملی یہ تو اپنا جرم قبول کر رہا ہے اس کے بعد اب کون سا واقعہ باقی ہے کہ ہم اس کے منتظر ہیں کہ انہیں تاغوت نہ سمجھے اور ان کے ساتھ دشمنی کا اعلان نہ کرے جبکہ کفار کے ساتھ مل کر یہاں تک پہنچ گئے اور جیسے عبد الرحمان مکی اپنی کیسٹ وانا آپریشن میں کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے مناسب حکمران چوڑے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر محمدیوں کا قتل کر رہے ہیں ون آپریشن یہ تو جو محمدی کا قتل کرے کفار یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر وہ کون ہے کیا اس کے ساتھ بھی ہمیں دشمنی کا اتحار نہیں کرنا تو پھر ہمارا دشمن کون ہے اب بھی پہچان نہیں ہو رہی تو افسوس کی بات تو فرمایا کہ قرآن میں ربجول جلال والاک اکرام نے فرمایا بما اصاب مصیبت فبما عن کثیر جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سب ہمارے جو امال ہے جو ہم قسر کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں یا افوان کثیر بہت سے گزر کرتا ہے اگر وہ پکڑنے پر آتا ظلم کی بنیاد پر تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا اس کی رحمت اس کے غصے پر سب کتنے پھل واجب والا عرب وہ غیر اللہ سبحانہ اربوں پر اور غیر عرب مسلمین پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کے یہاں توبہ کریں رجوع کریں وہ تمسک اور اس کے دین کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں وہ تواسی اور دین کی ہے ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی اور دین پر چلنے کی وسیعت کریں و تحقیم و شرعاتی ہی اور اس کی شریعت کا حکم اپنے پر نافذ کرے یہ نہیں کہ ہم کو ہر وکتان و تشمی کا نشانہ بناتے رہیں اور اپنی طرف نہ دیکھیں جہاں تک ہمیں اختیار کیا گیا ہے ہماری حکومت بھی اسلامی ہونی چاہیے کل حکم رائے و کل حکم مصعول تم میں سے ہر کوئی है। ہے اور مصعول اگر اس اختیار کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتا فتح اللہ مستق کا مظاہرہ نہیں کرتا تو پھر وہ ان حکام سے طلب کرنے میں یا ان حکام کے ساتھ اس بات پر چکرنے میں کیا ہو سکتا ہے ول جہاد اسی سبھی اور اس کے راستے میں جہاد کرے کیونکہ جہاد کے راستے کے بغیر انقلاب نہیں آیا کرتا اسلام کا راستہ یہی ہے اس راستے کا ٹکراؤ لاب ہے کبھی آپ کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جائے گا اگر انبیاء کو لوگوں نے برداشت نہیں کیے تو ہمیں کب برداشت کریں گے ہند رسول ان علاقوں میں بھی یختہ بھی ہوگی نہ کہ بولا کوئی ایک رسول بھی نہیں آیا جس کے ساتھ اکٹھا نہ کیا گیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے غل استفامات اللہ ظالی کا میرا ساری ببئی رہی اور مسلمانوں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں رئیس ہیں وہ اور باقی سارے مسلمین عام سب کے سب جو ہیں وہ استقامت کو اختیار کریں ان طریقوں پر فبیزا لے کر یحسل الحم النصر و یا اسی سے فتح آئے گی دشمن جو ہے وہ حضیمت خردہ ہوگا وہ یحسل التمکین فلع انکلا پل آددنا ودتنا اور ہماری تعداد بے شک کم ہو تیاری بے شک کم ہو زمین میں تمکین کا راز اور کنجی یہ ہے ہم اسباب پر اکثر نظر ڈال لیتے ہیں اور استیانہ بن مشک... مشرک کا شدید رد ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب عقید کمزوری واقع ہوتی ہے ورنہ حقیقت ہے کہ ہماری فتح کی بنیاد یہ جی ہے ولا رحیبا انا بن احمدل واجبال المانیا أخذ الحذر من عدونا فأن عد له ما نستطيع من القوة وذلك من تمام الإيمان ومن من الأخذ, بالأسباب من من الأخذ بالأسباب التي يتعين الأخذ بها ولا يجوز إحمالها كما في قوله يا أيها الذين آمنوا خذوا هذركم وقولوا تعالى بعد لهم ما استطاعتم من قوة وہ کہتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ واجبات بات میں سے ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے انتظامات اور اپنے بچاؤ کے انتظامات اختیار کریں اور جہاں تک ہماری قوت ہے تیاری کریں دشمن کے مقابلے کے لیے اور یہ ایمان کو کامل کرنے والی بات اور اسباب کو اختیار کرنا ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اسباب متعین ہوں حالات کے تحت اور شریعت کے مطابق اور ان سے بے پرواہ ہونا یہ ہر جد جائز نہیں ہے یہ توقل نہیں ہے کہ آدمی اصباب سے بالکل بے پرواہ ہو جائے بلکہ افباب کے لیے پوری کوشش اور توانائی یا کھپا دے اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اپنی حفاظتی تدبیر اختیار کرو اور جتنی بھی تمہاری استطاعت ہے قوت کو جمع کرو اور جب استطاعت کے بغیر پوری خرچ کرنے سے بھی قوت جمع نہ ہو تو پھر آسمان سے اللہ کی خصوصی مدد آ جائے کرتی ہے بشرطے کے ہم بنیاد پر ہوں دیکھیے وہ شخص جو بعد میں مہدی کے درجے پر اللہ تعالیٰ اسے فائز کرے گا جب بیت اللہ میں گھس جائے گا لئی سک لم عدد ان, ان کے پاس کوئی عدد نہیں ہے تعداد کوئی نہیں ولا اڈا نہ کوئی تیاری جنتی ولا منا نہ کوئی روک ہے کہ دشمن کو روک سکے کچھ انتظامات نہیں مگر دعوت میں دعوت ہفتہ نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ اب جان بچانے کے لیے بیت اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں تو ان پر جو لشکر بھیجا جائے گا وہ بجائے مدینہ میں سارے کا سارا لشکر دھنس جائے گا صرف ایک شخص جو خبر دینے والا اللہ اسے بچا لے گا وہ آ کر خبر دے گا اس آسمانی نشانی کی جو برپا ہوگی تو جس وقت قوتیں جواب دے, دے دیتی ہیں مگر آدمی مخلص ہوتا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے پہلے سے لے لیا جیسے عیسیٰ علیہ صلاح وسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ وحی کرے گا کہ جو جو ماجوز کے ساتھ لڑنے کی قوت آپ نے نہیں ہے آپ کو حتوت پر چلے جائیں تو اس واسطے ہمیں قطعی طور پر اپنے اللہ سے بدزن نہ ہونا چاہیے اور اصول کو توڑ کر عقیدے کی دیواریں ڈھا کر اپنی اتبادی قوت کو بڑھانے کی فکر نہ کرنی چاہیے ضرور اس بات کو اختیار کرنا چاہیے حت المکان اور اس سے غفلت حرام ہے اس کے باوجود یہ ظلم ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہی پامال کرنا شروع کر دیں نواق میں اور نواق میں پڑ جائے مجاہدین میں یہ کمزوریاں آئی بات تو نواقز میں چلے گئے یہاں تک ہو گیا کہ مشرقین تو اپنے ہاں بلا بلا کر اور ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر یہ پیغام کفار کو, کو سنانے لگے کہ تیرے خلاف سارے مسلمین جمع ہو گئے یہ جمع ہونا مراد یہاں پر نہیں ہے ہرگز گرد اور بعد میں نواقس کا جو ہے ارتقاب کیا کہ وہ طاقتور دشمن سے مدد لے لی اور اس مدد لینے کے بعد اس طاقتور دشمن کو ان کے راستے آگاہی ہوئی اور یہ ان کے چنگل میں آ گئے اور پھر اس نے تاک تاک کر ان کے نشانے بھی ساری چیزیں جو ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے سعودیہ کی بستی میں تربیت ہوئی ہے ایمان کی بنیاد پر اور تمام علماء یہی بات کہتے ہیں مختلف علماء کے رسائل پڑھ لیجئے ان کے مواعد حسنا سن لیجئے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اکٹھے بیٹھ کر انہوں نے منہج کی تیاری کی اور سبق رٹ لیا ایک ہی بات اور عقیدہ کی بنیاد پر وہ بلانے والے شیخ سفر کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک باز میں نے سنا اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تان دیا جاتا ہے کہ ہر وقت عقیدہ ہر مکقیدہ ہر مکقیدہ کوئی اور بات بھی تو کرو اس نے کہا کہ اس پاک بستی میں جو کچھ بچ گیا ہے نا وہ عقیدے کی وجہ سے بچا ہوا اور جو کچھ ہم کھو بیٹھے ہیں عقیدے ہی کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور جو کچھ حاصل ہوگا وہ عقیدے ہی کو دوبارہ پختہ کرنے کی وجہ سے ہوگا اور عمل عقیدہ سے جدار نہیں وہ عقیدہ کوئی عقیدہ نہیں کہ عمل میں اس کا رنگ نہ جھلکے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لشکر جو روانہ کیا جائے گا اور دھنس جائے گا ادھر مدینہ کے اندر تو عائش عم المومن غالب العمیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ راستہ چلنے والے کچھ بازاروں والے وہ بھی تو ہوتے ہیں فرمایا سب دھنس جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال پر اٹھائے جائیں گے آپ ابن تیمیہ نے اس سے یہ نقطہ جو ہے نکالا اور ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اہم نقطہ کہ آپ کو کبھی بھی ظالموں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے اگر یہ ظالم نہ تھے اللہ تعالی انہیں ظالموں کے ساتھ جمع نہیں کرے گا ان کے اپنے اعمال کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا مگر دنیا کے اندر یہ اس عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اس تباہی کی لپیٹ میں آ گئے اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ مجھ رکھنا چاہیے تابوت سے تابوت کے لشکروں سے تابوت کے حوالیوں سے تابوت کے جو مختلف بھیڑ کے مختلف اجتماعات ہیں ان میں شامل ہو کر اضافہ نہیں کرنا چاہیے ان کے سوال میں غلط مسلمین اے والا بہین اللہ آن منل آڈا بلا تو منگا مسلمانوں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھے او یس طورین ان سے مدد لیں جہاد میں کتاب میں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کیونکہ من وہ تو خود دشمن ہے دشمن سے دشمن کے مقابلے میں مدد کیسے لی جا سکتی ہے ایک کفر کے ساتھ دوستی کر کے ایک کفر کے ساتھ نرمی اختیار کر کے دوسرے کفر کو مارنا یہ کہاں اور ان کا جو شر ہے اور ان کے جو تباہ کاریاں اور نقصانات ہیں ان سے امن میں آپ کبھی بھی نہیں جب تک یہ اللہ کے دشمن ہے وقت حرم اللہ اور اللہ نے ان کے موالات کو حرام کیا ونہا ان اتحاد بتانا اور اللہ نے منع کر دیا کہ انہیں آپ راجدان بنائے وَحَكَمَ عَلَى مَنْ مِنْ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے صادر فرما دیا کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہے وہ اخبار اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی محکمات اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ ظالموں یہ لوگ اللہ کے دشمن اور جو اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرے وہ صابت افی صحیح مسلم صحیح مسلم میں یہ حدیث جو ہے یہ ثابت ہے موجود ہے ان آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کہ فرمایا خراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بال بدر نبی علیہ وسلم بدر کے میدان کی طرف نکلے فلمان حرت البارہ کے مقام پر پہنچے ادرک رجول تو ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا آپ کے لشکر کے ساتھ آ کر وہاں پر ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قد کانا یوز کرو جراط و نجب اس کے بارے میں جراط کا شجاعت کے تذکرے داستانے تھی ایک سورما تھا جنگ کے لیے ایک مہارت رکھنے والا مشہور انسان تھا ففرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ جب اصحاب رسول نے اس کو دیکھا رضوان اللہ علیہ وسلم تو تب ایک چیز انسان کو مددگار کی اس وقت میں جبکہ اتنا ضعف ہو ضعف شدید تھا بدر میں اس سے زیادہ ضعف پھر تاریخ اسلام میں اہل اسلام میں کبھی نہیں ہوا تو وہ خوش ہو گئے فلم حنا آ... راہو فلم آگرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت اتبیہ وہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کی استفاع کروں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں اور جو آپ کے ساتھ ہو میرے ساتھ ہوگا یعنی فتح ہے تو فتح شکست ہے تو شکست تکلیف ہے تو تکلیف اور مال ہے تو مال جیسے افغانستان میں پیچھے یہ کلچر چل نکلا تھا اور اب بھی شاید ہو کہ مجاہدین کرائے پر لڑتے تھے شمالی اتحاد والوں کے ساتھ شامل ہو گیا اس کے ساتھ اور یہ حقیقت میں وہ لوگ نہیں جو خالص ہیں ایسے ہی نکمے لوگ وہ ہر ایک کے ساتھ مل کر لڑتے تھے جہاں زیادہ ڈالر ملے اس کی فوج میں چلے جاتے تھے یا ویسے جب مسلمانوں کے مختلف لشکر لڑ رہے تھے کبھی اس میں چلے گئے ادھر زیادہ فائدہ میرا ادھر چلے گئے تو اس طرح وہ بھی آ گیا اور اس وقت خطرہ تھا کال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اس سے پوچھا سوال کیا تو انہوں نے بلّہ رسول تو اللہ رسول اللہ کے رسول, رسول پر ایمان رکھتا ہے کالا اللہ اس نے کرنا کالا فرض فلنگ اشت علی نبی مشرق لاک مشرق سے ہر کس مدد لے لیتا یہ بالکل جو عربی اسلوب ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاعدے کو ایک قانون کو ایک اصول کو بیان کر دے اس میں انتہائی زون کہ میرا یہ دستور اور وطیرہ اور طریقہ نہیں ہے کہ مشرک سے مدد لی جائے پالت ثم مجا حتہ ایزا کنہ بشا پھر کہتے ہیں پھر چل پڑا لشکر اور دوسرے مقام پر پہنچا ادرک رجول بندہ ما کالا مرا وہ جو پہلی دفعہ کہا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما کا کالا مرا نبی علیہ وسلم وہی جواب دیے جو پہلے جواب دیے فقال اللہ کہا نہیں اور کہا فرض فلن مشرق لاٹ جب میں ہر دن سے مدد نہیں لیتا قالت تم مہارا جا رہا ہوں تو فقال له کما کالا مر پھر تیسری دفعہ آیا پھر وہی جواب ملا اور نبی علیہ اللہ نے پوچھا رسولی تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے قَالَ نعم اس نے کہا ہاں میں ایمان لاتا ہوں تو کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اب نبی علیہ اسلام نے کہا میرے ساتھ چل یو شدو کا علا ترکل استعان بل مشرقین یہ حدیث یہ تجھے اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ مشرق سے مدد لینا جائز نہیں ہے اور یہ اس بات پر دلالت کرتی کہ اہل ایمان کو مسلمین کو لائق نہیں ہے کہ اپنے لشکروں میں جبکہ وہ جہاد کے لیے اللہ کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو غیروں کو جو غیر مسلمین ہیں انہیں اپنے لشکر میں داخل کریں لا من العرب ولا من غیر العرب نہ عربی میں عربی کافر ہو نہ غیر عربی کافر ہو کسی کو داخل نہیں کرنا لن القافر ادب لا من کیونکہ کافر تو خود دشمن ہے اس سے ہم امن میں کبھی نہیں ہیں اور اس کی شرارتوں سے اس کے فساد عالم آگا لئی سفی حاجت إِلَيْهِمْ اور تاکہ اللہ کے دشمنوں پر یہ ہمارا جو دستور ہے اختیار کرنا یہ کھول دے کہ ہمیں کافروں کی کوئی حاجت نہیں ہم اپنے اللہ پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں اور ہم اللہ ہی کے اعتماد پر جنگ لڑا کرتے ہیں کب حاجت نہیں ہے ایز بلا ہی وسادی معاملاتی ہی ان نثر بےحد ہی لا بےحد غری جب وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے معاملات میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں سچے ہیں تو پھر جب اللہ کی ہے کے ہاتھ میں ہی فتح ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے وقد و آدا بیر اور اس کا اللہ نے وعدہ کیا مومین صبح انکل عدد ہوں ودتم کما صبح کا پھر آیا اگر چی تیاری بھی انتہائی ناقص ہو اور ان کا عدد بھی تھوڑا ہو جس طرح اس, طرح اس وقت مجاہدین کے ساتھ ہے اور بعض علماء یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی یہ بات ہے کہ مجاہدین کو لڑنا نہیں چاہیے اس لڑنے کی وجہ سے بہت فسادات ہو گئے مسلمانوں پر بڑی مصیبتیں آ بھائی پہلے تو جس طرح سے یہ شروع ہوئی اس کو چھوڑ دیں اس میں بہت کچھ طیل کال ہے کیونکہ یہ شروع جس طرح سے ہوئی باہر اعلیٰ امریکہ نے یہ معاملہ شروع کروایا اپنے دشمن روس کو مارنے کے لیے اور ہم نے امریکہ کی استعانت کو قبول کیا مجاہدین نے سعودیہ کے راستے سے یا پاکستان کے راستے سے وہ کس حد تک درست ہے اور غلط ہے مگر اب جب داخل ہو چکے اور اب جب کفار کھل کر اعلان جنگ کر چکے اور ہمارا گھیرا تنگ کر لیا گیا اور اب تو ہم بفل جنگ لڑ رہے جب مجھے پتہ ہی ہے کہ حملہ ہو چکا اب مجھے ماری ہی دینا ہے اب وہ غریب کی جیل جیسے واقعات جو ہیں وہ برپا ہونے والے ہیں جہاں بھی یہ پکڑیں گے اور کوئی ظلم نہیں جو امریکہ نے مسلمانوں کے ساتھ باقی چھوڑا چنگیز کی داستانوں کو لوگ بھول جائیں گے جس وقت تاریخ کے اندر یہ ابواب رقم کیے جائیں گے اور جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر ظلم آزمایا اس کے بعد اب لڑکے نہ مرے تو کیا کریں عراق میں اور کیا کریں افغانستان میں اور کیا کریں گھر میں آ گئے دشمن گھر میں آ کر گھر کے اندر چار دیواری میں گھس کر مار رہا عورتوں کی بے عزتی کر رہا ہے مردوں کو قتل کر رہا ہے قرآن کو جگہ جگہ توہین کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے جو یار ہیں جو ان کے وہ لوگ ہیں جو انہی کے حکم میں داخل ہیں وہ مسلمانوں کی مشق پر بم مار رہے ہیں مسلمانوں کو قتل کرنے بے دریز جبکہ کہنے والوں نے خوب کہا کہ اگر تم ہی نے مارا ہے پاکستانی فوج نے تو تمہارا اپنا علاقہ تھا گھیرا ڈالتے جس کو پکڑنا تھا پکڑنے تھا یہ بزلی تم نے کیوں کی کہ آسمان سے آگ برسانے لگے واہ کما جراسلام فی صدر اسلام بید کا اور کہتے ہیں اسی طرح اسلام کے شروع کے وقت میں یعنی قرون اولا میں یہی کچھ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے جب ہم تھوڑے سے تھوڑے بھی ہوتے تھے اللہ کی مدد آتی تھی اور ہم جیت جاتے تھے تو ہمیں اسی پر اعتماد رکھنا چاہیے <سؤال> یا ای... یا آیات ان کن تم کا جو ایمان لائے اپنے علاوہ یعنی اہل ایمان اور اہل اسلام کے علاوہ کسی کو بےکوانہ نہ بناؤ کسی کو راجدان نہ بناؤ یہ تمہاری خرابی میں اور شر اور فساد میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ چیز کریں جو تمہیں تکلیف پہنچائے تمہیں تکلیف میں ڈالنے والی ہو اور ان کا بغض جو ہے وہ ان کے منہوں سے بہت کچھ جو ہے وہ کھل چکا اور جو ان کے سینوں میں تمہارے خلاف آ گیا ہکد ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے ہم نے کھول کر تمہیں اپنی آیات بیان کر دی اگر تمہارے اندر عقل ہے وہ عقل جو بصیرت کہلا سکے وہ عقل جو ایمانی عمارت ہو تو میرے بھائیو یہ خوب کہا تھا شیخ سفر نے اس وقت شیخ ابن باز رہی محلہ کو جو خط لکھا تھا جو کشف الغما کے نام سے مشہور ہے جس وقت امریکہ کو بلایا گیا تھا کہ اشیخ آپ امت کے بہت محترم فرد ہیں اور آپ ہمارے امام ہیں آپ کا فتویٰ ایک عام فک ہی پتہ نہیں ہے امریکہ کی فوجوں کو بلایا گیا جب سدام کے شر کو دور کرنے کے لئے یہ کوئی ایسا فتوا نہیں ہے جو عام کسی معاملے میں ہو یہ پوری امت کا معاملہ ہے اور یہ لوگ جو آ رہے ہیں یہ کبھی نہ جانے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کے انہوں نے بہت سے ثبوت مہیا کیے جس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ ان کے منہوں سے جو بخش اظہار ہو چکا ہے ان کے سینوں میں اس سے کہیں زیادہ اور اس میں انہوں نے ان کے ذمہ داروں کو بیانات آٹھ دس ذمہ داروں کے جن میں ان کے صدور بھی تھے صدر تھے امریکہ کے اور امریکہ کے وزیر خارجے اور اس قسم کے ذمہ دار لوگ ان کے بیانات درج کیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تقسیم جو پیٹرول کی مالک نے کی ہے معذ اللہ افطف اللہ نوز بلّہ یہ غیر منصفانہ ہے اور ہم اس کا اضالہ کر کے چھوڑیں گے اگر اگرچہ ہمیں جنگ کے ساتھ کیوں نہ کرنا پڑا انہوں نے کہا یہ ان کی بات ہے اور جو ان کے سینوں کے اندر ہے رب رحمان ہمیں خبر دے رہا ہے کہ اس سے کہیں بڑھ کر تو اے شیخ اپنے فصلے کی اہمیت کا احساس فرمائیے اور خیال کیجئے کہ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں کہ کس نے کتا رکھ لیا ہے مکان کی حفاظت کے لیے یہ شکار کے لیے کتا نہیں ہے یہ تیاری کے ساتھ آ رہا ہے کہ ہماری فوجوں اور ہماری قوت جو ہے اس سے کہیں بڑھ کر قوت لے کر آ رہا ہے اور پھر یہ ساری قوت جو جمع کر رہا ہے اور یہاں آنے کے لیے تیاری کر رہا ہے ہمارے پیسے پر کر رہا ہے اور نہ جانے کی جو جانے کی تاریخ ہے واپس جانے کی وہ تاریخ مقرر کیے بغیر آ رہا ہے یہ جانے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ ہمیشہ شہاں رہے گا اور ان کی یہ پیشن گوئی ہرف بحرف درستی کہ آج تک وہ نہیں گئے کیونکہ شیخ عبد الرحمان ال نے اس بات کا ثبوت مہیا کیا ان کی وہ کیفت جس وقت ایران کا صدر بھی بیٹھا ہوا تھا مشرد النبی میں جس کا ترجمہ سپاہی صحابہ والے نے اس لیے کیا اور اللہ انہیں جزائے خیر دے اس پر کہ اس میں شیعہ کا کلم کھلا تفصیلی رات تھا شیخ و ذیفی نے کہا کہ شیعہ جو ہے یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں اور ان کے کفر پر مکمل طور پر کھل کر ذرائع حالانکہ شیعہ صدر بیٹھا ہوا تھا اور پھر یہ کہا کہ یہ جو سعودیہ کی بستی ہے واحد بستی ہے اس وقت مسلمانوں کا واحد ملک ہے جس میں محاکم شرعیہ کے اندر اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں اور کفار کی آنکھوں میں یہ عدالتیں کھٹک رہی ہیں کیونکہ تمام مسلمانوں کے ملکوں میں اس وقت تباہیت کے قوانین رائٹ ہیں اب یہ عبد الرحمٰن الحزیفی کو تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ تو جہادی, جہادی عالم ہے اس نے کوئی ایسی بات ہی کرنی یہ تو آج بھی امام ہے خطیب ہیں انہوں نے کہا اور گواہی دی کہ اس وقت ان کے لشکر جو ہے وہ ہمارا گھیرا ڈالے ہوئے اور سعودی میں ان کے لشکروں کے موجود ہونے کا ثبوت دیا کیونکہ بہت سے علماء اس گل فہمی میں مبتلا کے لشکر جا سکے المؤمن الى کتابی کا وسنت نبی علیہ السلط وسلم کئی فیوحان اے دیکھ مومن دیکھ عبرت حاصل کر کس طرح اللہ کی کتاب اور نبی محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم صدی و امی اس کی سنت یہ دونوں کس طرح موالات جو ہے کفار کی ولیان اتحاد بتانا اور ان, ان سے مدد لینا اور ان کو راجدان بنانا اس سے کس طرح سنت اور کتاب جو ہے اس کی لڑائی ہے کس طرح سنت اور کتاب اس کا رد کر رہی ہے فلاؤ کان امن اتحاد القفار اولیامن العربری ولیان مسلح راج ہا اگر اس میں کوئی راجہ مصرحت ہوتی کفار کو دوست بنانے میں اور ان سے مدد لینے میں لازن اللہ فی وبا اللہ اس کی اجازت دیتا بندوں کے لیے حلال کرتا کیونکہ دین تو اصلاح کے لیے آیا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اصلاح کے لیے ان ارید الح مستطاط وما توفیق اللہ باللہ شعیب کا قول علیہ السلام کہ میں تو اصلاح چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس قدر بھی میری قوت ہو اور ہم بھی یہ جو پڑھتے ہیں اور سب کچھ یہ رد ہے یاد رکھیے ردود جو علماء کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ تان و تشنی فتوا برسانے والے بن جائیں اور ہمارے ہاتھ میں بس یہ کلاچن کو فوج تر, تر تر تر فائرنگ کرے یہ تو اس لیے ہے کہ ان مواقع میں وہ لوگ جو صاحب بصیرت ہیں دل والے انہیں جا کر ہلائے کہ موقع ہے میرے بھائیوں دیکھو یہ جو واقعات ہیں یہ تمہیں اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ اب تو سمجھ جاؤ جیسے یہ واقعہ ہوا باجور کا واقعہ یہ مجلس اتحاد نے اس واقعہ کو لوگوں کو جگانے کا باعث بنایا یہ واقعہ ہوا یہ بل نسواں بل جو ہے عورتوں کا یہ پاس ہوا اس پر انہوں نے شدید رییکشن شو کیا اسلامی جماعتوں میں یقیناً انہیں میں وہ لوگ ہیں جو اہل سنت کے افراد ہیں اور بہت سے مسلمین مخلصین اور بہت سے قلب سلیم رکھنے والے لوگ ہیں ان کو گرمایا گیا کہ دیکھو اب تو ایسا کفر ہو گیا ہے اب تو قرآن اور سنت کے ساتھ ایسا تصادم ہو گیا ہے اور حافظ سعید صاحب نے کہا کہ یہ تو اکبر بننا چاہتا ہے جو انڈیا کا اکبر اعظم مشہور ہے یہ وہ بننا چاہتا ہے پرمیز جب یہاں تک کہہ دیا بھائی ان واقعات سے ہی تمہیں سمجھ آ گئی کہ تم جو راستہ اختیار کر چکے وہ ناکامی کے ساتھ ہم ہونے والا ہے تم نے جو ان اسمبلیوں کے اندر داخلہ کیا نیک نیتی کے ساتھ کہ چلو کم از کم یہ تو پاس ہو چکا ہے پاکستان کے آئین نے کلمہ پڑھ لی ہے جس کی وجہ سے مودودی صاحب نے بھی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی کہ جناب مملکت خداداد پاکستان اصل حاکم اللہ کو مانتی اور اسمبلی تمام قرآن و سنت کے خلاف قوانین کو ختم کر دے گی یہ تو میں غلط فہمی تھی کہ اس بنیاد پر یہی علام احسان اللہ ظہید بھی کہا کرتے تھے یہی ان کا بیٹا بھی کہتا ہے کہ ہم تو اس بنیاد پر جاتے ہیں آئین تو مسلم ہے اور اسلام کے مطابق ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کفر ہے اور اس کفر کو مٹانے کے لیے اسی آئین کی اس جو پریمبل ہے اس کی بنیاد پر ہم اندر جاتے ہیں تو آج تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ بنیادوں پر اندر جانا تمہارا غلط فیملی حقیقت یہ ہے کہ تم کیسے ایک کھیل کو اس کھیل کے اصولوں کے مطابق کھیل کر پھر اپنی منوا سکتے تم نے کرکٹ کا میچ شروع کیا ٹاس بھی ہو گیا اس کے بعد تم نے جناب واک آؤٹ کر دیا جی وفتے چار ہونی چاہیے کون چار مانے گا یہ اسمبلی کا فیصلہ ہے خوب گورنمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ تم باغی ہو اس اسمبلی کو تم نے قائم کیا ہمارے ساتھ مل کر پرویز اس اسمبلی کا سربراہ تمہارے سمیت ہے اور ہاؤس کے سارے فیصلے جو ہے جو قانون کے درجے تک پہنچتے ہیں اس میں پورا ہاؤس ذمہ دار ہاں اس میں اختلافی نوٹ کیوں نہ جمع کر لیے جائیں اور اختلافی ووٹ کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہ اس کھیل کا ایک اصول ہے کہ جی اب آؤٹ ہم نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے بجے ہمارے ہاں اس کو آؤٹ نہیں مانا جاتا کون پوچھے گا بالنگ کا فاصلہ بڑھائیں گے جی نہیں بڑھا سکتے ایک اصول کے مطابق چلنا ہوگا اس نے کہا تم باغی ہو اصل میں اور تم کبھی استعفے نہیں دو گے تم جھوٹ بولتے ہو اور اتنی بےزتی کروائی ان لوگوں نے اپنی جس کی کوئی حد نہیں اور یہ کیوں نہیں سمجھ گئے اس بات کو کہ یہ لوگ اسلام کے اور مسلمین کے دشمن ہیں اور یہ حکومت باغی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ سے جنگ کا اعلان کر چکی ہے اور یہ صحیح فیصلہ ہے کہ ہم اس اسمبلی میں اب اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اگر یہ فیصلہ کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے بہت سے دروازے کھولتا کوئی متبادل راستہ تو سوچنا پڑتا نا اور متبادل راستہ وہی ہے کہ فکری بنیادوں پر تم انبیاء کے طریقے پر علیہم اسلاط والسلام چل نکلو توبہ کے دروازے کھلے ہیں بند نہیں ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یب فرو ضلو اللہ سارے کے سارے گنا معاف کر دیتا ہے کون سی دیر ہوئی ہے تو یہ وقت ہے سمجھانے کا علماء کو اس انداز سے جو ان کے ادب کا تقاضا ہے احترام سے سوال کرتے ہوئے ان کی توجہ جن مبذول کرائی کہ ہم نہ کام ہو چکے ہیں چلو ہم نے نیکنیتی کے ساتھ ایک غلطی کی ایک غلط میدان میں قدم رکھا تو اب واقعات نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم جس کو اپنی منزل سمجھ کر آگے بڑھ رہے تھے یہ تو کوئی اور راستہ ہے ہم نے تو ٹکٹ لیا کراچی کا مگر یہ سارے اسٹیشن وہ آ رہے جو پنڈی کی طرف آیا کرتے ہیں معلوم وہ ٹکٹ لینے کے بعد گاڑی غلط گاڑی غلط میں بیٹھ کے میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ میں نے صبح ریل کار پکڑی پنڈی سے اور پشاور کے لیے پکڑی وہ جا رہی تھی کہیں افتاع کی طرف اب جب اسٹیشن دوسرے آنے شروع ہوئے تو میں نے کہا نہیں یہ میری منزل جو ہے نا میں کھو بیٹھا ہوں میں نے پوچھا کسی اس نے کہا جناب ٹکٹ تو آپ نے بے شک پشاور کا پکڑا ہوا ہے جا رہے ہیں آپ دوسری طرف تو آخر کار یہ اسٹیشن ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اسٹیشن اسلامی تحریک کے اسٹیشن نہیں ہے یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے بعد مزید بے عزتی کروائی گئی کسی واپس لیا گیا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ آخر جمہوریت میں تو رہنے ہی رہنا ہے یہ سیٹیں تو پتا نہیں کس مصیبت کے ساتھ اور کس قیمت کو ادا کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہیں اور پھر ہم بالکل بے اقتدار ہو جائیں گے اور ہم پھانسیاں چڑھیں گے اور جیلوں میں جو کاش کہ یہ اس بنیاد پر پھانسیاں چڑھتے جیلوں میں جاتے اور ہمیں بھی اس بنیاد پر پکڑا جاتا ایک تحریک نہ برپا ہو جاتی ایک پھانسی چڑھنے کی وجہ سے سید قطب نے رحمہ اللہ پوری امت کے اندر اس تحریک کو اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے قائم کر دیا ان کی غلطیاں اپنی جگہ کس سے غلطیاں نہیں ہوتی کس سے بڑی ہوتی کس سے چھوٹی ہوتی غلطیاں سب میں کسی نے شیخ البانی سے پوچھا رہی محلہ میں کیسے سن رہا تھا سید کتب کو امام نووی کو اور تیسرے کون ابن حجر رحمہ اللہ کو ان کو رحمہ اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں تراہم کرنا چاہیے کہ نہیں ان کو شیخ الوانی نے جواب دیا کہ یہ مسلمین ہے کہ کفار ہے یہ مسلمین ہیں اور مجمع علیہ آئمہ میں سے ابن حجر اور نووی اور یہ جو سید کتب ہے رجل مجاہد جس میں دین کے لیے بہت اڑپ غلطیاں بہت ہیں تو کوئی شخص نہیں اس کے باوجود ایک آدمی مخلص ہے اور سورہ اخلاص میں تم کہتے وحدت وجود کی طرف مائل نظر آتا ہے ان کا قول تو درست ہے مگر کیا ان کی پوری زندگی میں یہ کال جو ہے جمع ہو سکتا ہے ان کی تفسیر ان کی زندگی اس کال کا رد ہے اور یہ سی دن میں تھے اس وقت جب لکھا ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو انہیں سمجھائے کیونکہ قیام جو ہے اجت کا قیام یہ ضروری ہے اور جب کوئی شخص اور ہو بھی وہ علماء ربانیین میں اس کی اس قسم کی غلطی ہو تو اس پر تو جب تک حجت تمام کی جائے اسے کیسے نکالا جا سکتا ہے جبکہ اس کی پوری زندگی جو ہے حسنات سے بھری ہوئی ہے تو شیخ الوانی رحیم اللہ رحمت ان واسیہ انہوں نے اس بات سے سخت تمدیح کی کہ ان راستوں کو اختیار نہ کرو تو علماء کے ساتھ علماء کا ادب بحال رکھتے ہوئے اور عوام میں سے جو سلیم الفطرت ہیں یہ سمجھانے کا وقت ہے یہ بہت بڑا واقعہ برپا ہوا اور انہوں نے حق کی گواہی دی یہ جو اشتہار بھی لگا ہوا ہے جو مسلمانوں کی مسجد پر بم مارے اور اس ذمہ دار گاری قبول کرے مسلمانوں کے بچے کا ٹکڑے کیے جائیں قرآن جلے مسجد جلے اس کے بعد اسلام میں اس کا کون سا حصہ ہے یہ کون سا اسلام ہے جو اسلام کے الٹ عمل کے بعد بھی باقی رہتے ہیں یہ تو مردا تو ہے دل اسلام ہے وہ عمل جو اسلام کے مخالف ہو اس سے ٹھیک ہے نقش واقع ہوتا ہے ایمان میں وہ جو ایمان کا الٹ ہو اس سے نقص تو نہیں واقع ہوتا ہے کہ ایک آدمی قرآن کی توہین کرے نبی کو گالی نکالے اس کے بعد ابن تہمیہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں غصے میں ہوں مومن ہوں میں قرآن کو الگ کتاب مانتا ہوں اور کتاب کو قدر میں پھینک دیتا ہے گندگی میں کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے یہ کافی ہے ملت سے خارج تو کہتے ہیں ولا کے لائ ملا ولواقب ولواقب الوقیما نہ ضما میں یف ال اخبر فی آیات الخرا انتا عطل قفار و قروج ہوں فی جیش المسلم یا دم ولا یا دید کا اللہ قبال کا ماں تعالی تو اللہ تبارک و اور جو علم ہر نقص سے پاک ہے جب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فساد اور انتہائی نامناسب اور خوفناک نتائج کے ساتھ ہم کنار کرنے والا کام ہے ان سے دوستی اور ان کو اپنے لشکر میں شامل کرنا اور اللہ تعالی نے اس کی مذمت کی جو ایسا کرے اور اللہ تعالی نے آیات کے ذریعے ہم نے خبر دی کہ کفار کی اطاط اور ان کو اپنے لشکر کے اندر شامل کر کے نکالنا دوسرے کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو نقصان دے گا اور ان کے اندر فساد اور شرارت کا اضافہ ہوگا اللہ پاک نے فرمائیا او الدینہ آ منو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ان تدینہ کا ورو ی ردو کم اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تمہیں یہ ایریوں کے بل کفر میں لے جائیں گے اور تمہیں مرتد کر دیں گے پتن قلیبو خاصرین اور پھر تم گھاٹا اٹھانے والے ہو جاؤ گے بل الله ماؤلا کم بہ اخیر الناصرین بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اللہ تمہارا کارساز اور مددگار اور خیر خواہ ہے اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے تو اعلیٰ لو فی کم ما جاد کم اللہ خبالا اگر تمہارے ساتھ یہ نکلتے تو سوائے فساد شر کے کسی شہر میں اضافہ نہ کرتے والا اعداؤ خلا القم یا بغون اور تمہارے اندر پھیل جاتے اور فتنے برپا کرتے جھوٹی خبریں ایک دوسرے کے بارے میں غیبت اور جھوٹ کی وجہ سے اختلاف اور اہل ایمان کی سی سب پس دیوار میں دڑاڑ ڈالنے کی کوشش وسیع کم سماض اور تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے تم اللہ پر توقل کرو اللہ تمہیں ہر قسم کی ان کی خفیہ تدبیر کے مقابلے میں کافی ہوگا ایک عالم ہے حبیب اللہ ایرانی تو ان سے مجھے ایک بہت بڑا سبق ملا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت اگر تم کوشش کرو کہ احتیاطی تدابیر اور تیاری کے ساتھ ان کافروں کے داؤں سے بچ جاؤ تو یقین جانو یہ تم سے بہت آگے ہیں عقل میں تجربے میں اور قوت میں تم ان سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے اللہ یہ کہ تم دین کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو پھر تمہیں اللہ بچائے اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے دین کا مددگار ہونا لا یا در حکم پھر ان کی قید تمہارا کچھ نہ بگاڑ چکی کفا و حادیلا یا تہذیرم تا و تن فیرمن و عیزاح الما من ترتب اللہ کی بالوقیمہ آف اللہ ظالکا کہتے ہیں کہ بس ان آیات کے ساتھ کافی ہے سمجھنے کے لیے ڈرانے کے لیے کہ کفار کی اطاعت کفار سے مدد لینا اور ان کو اپنے ساتھ نکالنا وضاحت کے ساتھ کہ اس کے بعد اس کے نتائج کیا ہوں گے خوفناک نتائج اللہ تبارک و مسلمانوں کو اس سے اپنی آفیت میں رکھے آمین عامین و کالا تعالی ولونات اولیا مومن, مومن عورتیں یہ بعض بعض کے دوست ہیں خیر خاں ہیں مددگار ہیں ہم نواح ہیں جتھا ہے اسی لیے کہا کہ مل کر کھڑے ہو سفوں میں صفوں کے اندر شگاف دلوں کے اندر شگاف پیدا کرنے کا باعث ہو سکتا ہے انف رضی اللہ تعالی ع سے پوچھا گیا ہے کہ آپ ہمارے اندر کیا دیکھتے ہیں یعنی خرابی کے نقطہ نظر سے کوئی کمزوری انہوں نے کہا میں تم میں یہ خرابی دیکھتا ہوں کہ تمہاری صفیں اس طرح قائم نہیں ہیں جس طرح کہ ہمارے وقتوں میں نبی اکدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قائم ہوا کرتی تھی معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کا درست نہ کرنا یہ ایک باعث ہو سکتا ہے ہم ہی مان لاتے اللہ کے رسول کی ہر بات پر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقیقت ہے یہ بے شک ایک چھوٹا عمل نظر آتا ہے مگر وہ چھوٹا نہیں ہے جس پر وحی کی مور ہو وہ بہت بڑا عمل ہے اس طرح مل کر کھڑے ہونا پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ملا ہو یہ محبت کا باعث ہے مگر خوبصورتی کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ جو مائنڈ کرے اس شخص کو بہت مسکرا کر دیکھیے اور ملنے کے لیے ریکویسٹ کیجیے اگر نہیں ملتا تو پھر چھوڑ دیں زبردست زبردستی پاؤنا چڑھائیں پھر خطیب سے کہیں امام سے کہیں کہ وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے ابھارے احناف تک کے اندر یہ کوئی دلیل نہیں کہیں بھی کہ سفوں کو جم ملا کر قائم نہ کیا جائے سب اس کے قائل ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے مصیبت آئی یہ شیطان کے وسواس ہے ولہزین اولیاء باد اور جو کافر ہیں یہ باد کافر باد کافروں کے دوست ہیں القفر واحد اللہ تف الپن فتنا تنفیل اردو فساد القبیر اگر تم یہ نہیں کرو گے کہ مومن ہونے کے بعد تم صرف مومنوں کے دوست بنو اور کافروں کے دوست نہ بنو ان سے دشمنی کا اعلان کرو تو پھر کیا ہوگا زمین میں فتنہ ہوگا بہت بڑا فساد ہوگا فتنہ سے مراد شرک ہے شرک کو پانی ملے گا شرک پنپے گا تمہارے اندر وسواس داخل ہو جائیں گے جیسے آگے بیان فرما رہے او جہاں صبح نہ ہوں انمنین باد مولیاباد ولقفار باد مولیاباد فضلم فل مسلم ضالق وقت الط القفارمسلم و سارا بعد مولیاب اور جب ایسا ہوگا کہ مسلمان یہ نہ کام کریں گے اور مختلف ہو جائیں گے کافر اور مسلم اور بعض باغ کے دوست بن جائیں گے حاف الفتنا و الفساد القبیر پھر فتنا ہوگا بہت بڑا فساد ہوگا وہ ظالقہ با یسرف القلوبی من شکو کی و رکونی الاحلباطلی ول اور یہ کیسے ہوگا یہ اس طرح ہوگا کہ دلوں میں شک آنے شروع ہو جائیں گے اور کافروں کی طرف جھکاؤ ہو جائے گا رکون ہو جائے گا اہل باطل کی طرف اور میل ہو جائے گا رکون کہتے ہیں مکمل ان کی طرف لڑک جانا اور میل تھوڑا جھک جانا کوئی تھوڑا جھکے گا جتنی کسی کے اندر ایمان کی قوت تھی اتنا تو وہ بچ جائے گا اور جتنا ایمان کم تھا اتنا وہ ان کی طرف لڑک جائے گا اور کیا ہوگا پھر و اشتبا حق المسلم نتیجہ تھا امتزاج موالات المدعین اسلام تو کہتے اشتباح ہوگا حق کے بارے میں شبیر حق ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ مل جل کر اکٹھے ہونے کے نتیجے میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ موالات دوستی قائم کرنے کے نتیجے میں جیسا کہ آج واقعہ ہے ہم دیکھ رہے اور اکثر مدعین اسلام جو اسلام کے ہیں دعوی ہے اسلام کا ان کا حال یہ والو انہوں نے ان کہا صحیح یہی ہے یہاں پر ہونا چاہیے وال الفرین جب کافروں کے ساتھ انہوں نے دوستی کی ود تجوم بتانا انہیں اپنے راجدھان بنا فلطو بس علیہ مل امور بے سبر کا حقا ساروئی اولیا رحمان و اولیا شیطان پھر کیا ہوا آپ دیکھیں گے آج دیکھ لیں جو لوگ ان کے ساتھ دوستی کرنے والے بنے ان کے اندر گھسے ان کا حال یہ ہوا کہ انہیں حق و باطل کے اندر تمیز کھو گئی انہیں ہدایت اور گمراہی کے اندر فرق کرنا بھول گیا اور وہ اور اولیاء شیطان کی پہچان سے پہ آجز ہو گئے ول ابرار مالا یوگ سی ہی علم اور اتنا زبردست فساد ہوا اور اتنا نقصان ہوا کہ اللہ کے سوا اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا دعوتیں اکھڑ گئیں بلکہ میں نے اکثر اہل حدیث کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے دیکھا کیونکہ ہم گھر اپنا بنانے کے لیے توڑ دیا اور ادھر آ تو مسجد میں پہلے قریب خود ہی جاتے تھے وہاں پر اب ادھر ادھر جانا پڑا کہ دعوت توحید نہ ہونے کے برابر صرف فضائل بیان ہو رہے ہیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر عقائد کا بیان کھو گیا میں نے ان سے پوچھا عالم سے میں نے کہا کیا شرک مفقود ہو چکا ہے اس اقبال ٹاؤن میں ایسی نظر آتا ہے کہ یہاں تو اسلام کا پورا غلبہ ہے تو جب بالکل ختم ہو چکا پھر بھی ضرورت ہے اسی کی وجہ سے یہ آپ کو موقع حاصل ہوا ہے تو آپ نے تو بالکل بیان ہی چھوڑ دیا کہتے نہیں شیر تو ہے میں بہت ہے آدمی صاف گوت ہے وہ کیسے کہ یار لڑکی ہے سب کو دے رہے ہیں ادھر ایک بالٹ پڑھے لکھے لوگ تو ہر ایک کو لڑکی دے دیتے ہیں کمر کو بھی دے دیتے ہیں شیعہ کو بھی دے دیتے ہیں اور باقی بھی بہت کچھ تعویذ ہیں اور بھی کمروں والوں کے کو ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے مل جل کر سارے کام ہوتے ہیں حج اور عمرے کے لیے جانے کے واسطے کٹھی تیاریاں سب کچھ ہوتا۔ پھر آپ ان کو بتاتے کیوں نہیں آپ کو فرض ہے کہ بتائیں تو پھر الحمدللہ ان میں خیر و خوبی بھی آئی کیونکہ توجہ نہیں ہے ادھر توجہ ہٹ چکی ہے یہ اس کی وجہ سے نحوست تاری ہوئی ورنہ اہل حدیث کی جہاں بھی مسجد ہوتی تھی ہمارے بچپن میں جب ہم جوانی کے شروع میں تھے تو لڑائی کے بغیر مسجد نہیں منا کرتی تھی. اور مولو اسماعیل سب گجرا والے والے بہت ہی سنجیدہ قسم کے عالم تھے دی صرف بیس منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا تھا ان کا اور پھر محسوس کبھی لمبی بات نہیں کرتے تھے ان کے ہاں عید ملاد النبی پر ہر دفعہ تقریبا لڑائی ہوتی تھی اور بندے بھی قتل ہوتے تھے جبکہ اسماعیل صاحب کا مزاج رحی اللہ ہر دن لڑائی والا نہیں تھا بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بریلوی مولیاں کو تھوڑے پیسے دے دیا کر ٹھنڈے رہنے میں ہاں بخا مجھے مار کیوں کر دعوت کو نقصان پہنچتا ہے ان کو کچھ دے لے کر دے لے کر ان کو ٹھنڈا کیے رکھتے تھے اس کے باوجود چونکہ اہل حق میں سے تھے حق بیان کرتے تھے حق برداشت نہیں ہوتا کبھی بھی. انبیاء کا بیان کیا وہ برداشت نہیں ہوا تو کیسے برداشت ہوگا آج اس سے ہٹ گئے لوگ اور ارجا پھیل گیا بس جی جو بھی کوئی کرے مسلم تو ہے کلمہ گو مسلم تو ہے بس یہاں تک بات ختم ہو گئی کچھ بھی کرتا رہے وہ کل منگو رہے گا باقی اچھا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دوستی کی اور ان پر حق جو ہے ملتوس ہو گیا و قد تجا بآدد وعت القمیا الجواز موالات نسارا ول استعمال اب ہندی قولی تو بات کہتے ہیں قومیت پرست جو ہے وہ اس آیت سے نسارا کے ساتھ دوستی جو ہے اس کی دلیل پکڑتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھے گا تو پائے گا کہ عداوت میں دشمنی میں اہل ایمان کے ساتھ سب سے بڑھ کر یہودی اور مشرک لوگ ہیں اور تو دیکھے گا کہ سب سے زیادہ قریب مبدت کے اعتبار سے محبت کے اعتبار سے اہل ایمان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں اس کو جاوید گام بہت دلیل بنا رہا ہے آج کل اور کہتا ہے کہ اس وقت کے نصارہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ لڑائی تھی اب کے نصارہ کے ساتھ کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسلام نے فتح کر لی ہے یہ فتح کر لی ہے کہ اب جمہوریت ہے دنیا پر کوئی روکتا نہیں آپ کو جو چاہے قبول کر سکتا ہے لڑائی کس بات کی زبردستی مولوی لڑاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو آیات بھی جو نازل ہوئی تھی نا قاتل اللہ دین المین بل یوم علاقے کہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں لائے اللہ کے دین کو دین نہیں جانتے اللہ کے حرام کو حرام نہیں جانتے اہل کتاب ان سے لڑائی کرو حتیٰ کی جزیات ہے اپنے ہاتھ سے زلید ہو کر وہ کہتا ہے یہ آیات تو عذاب استی کی ایک شکل ہے وہ کہ نبی آخری تھا رسول آخری تھا ارے سلاط اسلام اس لیے مہلت دے دی گئی فوراً مٹانے دیے گئے اور یہ زیادہ سے زیادہ تابین تک پورا ہو گیا یہ کام بس وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے ان کی دعوت کا ان کی زندگی میں وہ سارے کے سارے عذاب اس کا شکار صحابہ اور تابین کے ہاتھوں میں ہو ہوگا تب تابین تک چلا گیا ہوگا معاملہ اس کے بعد اب قیامت تک کسی کو جزیا لینے کا کوئی حق نہیں محاذ اللہ کہ پوری امت اور اس کے علماء اور فو کہا اور تمام فک کتابیں جزیا کے احکامات سے جو بڑی ہیں یہ سب جو ہے یہ کفار کا مال لوٹ گھسوٹ کے ساتھ حاصل کرتے رہے بغیر کسی قرآنی حقے بغیر کسی وشری کی دلیل کے اور پوری امت دہشت گردی کا شکار رہی اب تو پھر کفار کہیں گے کہ تمہارا عالم کہہ رہا ہے حالانکہ یہ ہمارا عالم ہرگز نہیں بےمان آدمی ہے تو سارا ہمارا واپس کرو پچھلا بھی تو ان کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے قومیت پرستوں کے کہ یہ دوستی کر لیں نصارا کے ساتھ وضاح ہم انہا ترشد موالات نسارا اور ان کو یہ ضلع کہ یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ نصارا کے ساتھ دوستی کر لو لیکن اس لیے کہ وہ اقرب ہیں مبدت میں اہل ایمان کے ساتھ من غیر ان دوسروں کے نسبت واضح خط یہ بالکل کلم کھلی خط وہ تعویل لل قرآن المجرت اور صرف رائے کے ساتھ بغیر کسی دلیل کے قرآن کی تعویل ہے المصادم للآیات المحتماد المتقدم ذکرها یہ ان آیات کے جن کا پہلے ذکر ہوا متقدم ہو چکی ان کے ساتھ خلم کھلا ان کا تصادم ہے اور اس کے علاوہ جو آیات ہے ولما سب تنہ جب سنت میں یہ ثابت ہو چکا المتحرہ من تحزیر من موالات الكفار من اہن الکتاب وغیرہ بھی کھل کر بیان ہو چکا کہ ان سے دوستی نہیں کرنی ان سے مدد نہیں لینی وقت واراد ان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے یہ بات ہمیں جو ہے پہنچ چکی وارد ہوئی احادیث میں من کالا فل من النار جو قرآن میں رائے سے تفسیر کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے والواجب ان تفسر فسر بعدها بجوہا بھی بعد تو لازم ہے کہ قرآن کی بعض آیات کو بعد کے ساتھ تفسیر کیا جائے ولاسرا بیما خالف بقیہ یہ جائز نہیں کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے باقی قرآن کو ڈھا دیا جائے معاذ ولی صفی حاضر آیا اس آیت میں قتل کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ تحریم جو ہے ختم ہو گئی کافروں سے دوستی کی نصارہ وغیرہ سے اور ان کے علاوہ انما حاضر ہی وہ تفسیر ہی تدبر الآیات وہ نظرا ونا اللہ ذال کبی کلامی احد تفسیر المعروفین بے علم و المانا کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے پکار لگائی ہے یہ جھوٹی بات اور دعویٰ کیا ہے یہ سوہ فام کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں سکا اس کا فام باطل ہے اور اس نے تدبر نہیں کیا آیات میں اور اس کے معنی میں نظر نہیں کی اور اس نے مدد نہیں لی ان سے جو معروف علماء ہیں علم اور امانت کے اعتبار سے جن کی پہچان امت میں ہو چکی جو قرآن کو جانتے حاضر آیا علامہ کا تفصیر اس کا معنی وہ ہوگا جو اہل تفصیر نے کہا جو اہل ایمان کے نزدیک اس قابل ہے اور امام ہے مجما الام ید من سری ہی ان سارا اقرب مبدت منی نلیہ من یہود بل مشرقین یہ بالکل واضح ہے کہ نہ سارا یہود مشرقین کی نسبت اہل ایمان کے قریب ہے مبدت کے اعتبار سے اور یہ ثبوت ہمیں ملتا ہی رہتا ہے حاج میں جائیے اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں یہ گیارہ ستمبر کے بعد تو اتنے عیسائی مسلمان ہوئے کہ ہزاروں شاید لاکھوں کی تعداد میں ہوئے اور یہودیوں میں کتنے مسلمان ہوئے کوئی گنتی نہ ہوا ہوگا بہت فرق ہے. کے اندر للہیت اب بھی ان کی نسبت بہت زیادہ ہے. وَلَا محبت کرے وہ ہمارے ساتھ محبت میں ان کی نسبت قریب ہے ولا وہ پوری گا اندر نسارا احبد ال چلو جی فرق کر لیا کہ نسارا مومنین کے ساتھ محبت کرتے وا ای یوالوهم وییوالوهم تو پھر بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ ہم ان سے محبت کریں ہمیں تو اللہ روک رہا ہے اور ہم ان سے مدد کریں بالکل یہ جائز نہیں ہے ان اللہ سبحانہ و تعالی قد نهاهم ذالک فی الآیات الصالفات ومنها قول تعالی کہ اللہ نے انہیں منع کیا کافروں سے دوستی کرنے سے جو آیات گزر چکی اور انہی میں سے اللہ رب العزت کا یہ قول ہے یا ایها الذين امنوا اولوں کو جو ایمان لا اللہ تفظ ابن سارا اودیا یہودارا کو دوست نہ بنا و قول آلہ لا تو ایسی قوم نہ پائے گا بلاہ آخر کہ اللہ پر بھی ایمان رکھے آخرت پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یوا دون امن ہاتھ د رسل ان سے دوستی بھی کرے محبت بھی کرے پیار بھی کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخالف ہیں دشمنی کرتے ہیں ولا رہی بار کوئی شک نہیں المحدین اللہ اللہ, اللہ کے رسول کے دشمن ہیں النابین علی شریعتی اس کی شریعت تو پھینکنے والے ہیں شریعت پر کب چل رہے ہیں المقدین الحو شریعت کا انکار کرنے والے والے رسول ہی علیہ وسلام نبی اکرم کے میں انکاری تو کئی فی الحج آخر و اب تک کیسے یہ جائز ہوا اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت کے دن پر کہ وہ ان سے مدد کرے اور ان کو اپنا راجدان باللہ من وطاطل ہوا الحوا شہطان ہم اس بھٹکنے سے اور اپنی خواہشات اور شیطان کی پیروی سے ربصول جلال والاکرام کی پناہ پکڑتے آمین ضمام آخر آتل قومی اللہ سبحانا فی سی موالاتل قبار اللہ قاتل ولم یخ رجونا بندی نا وہ کہتے ہیں کہ بعض نے یہ گمان کیا دوسروں نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ان کفار کے ساتھ دوستی میں سہولت کر دی ہے جو ہمارے ساتھ کتاب نہیں کرتے اور جو ہمیں ہمارے گھروں سے نہیں نکالا جنہوں نے وحتج علی اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو لوگ کہ دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ کتاب نہیں کر پائے جنہوں نے کتاب نہیں کے گھر سے نہیں نکالا ان تبر کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو بھلائی کرو خوشی تو اور ان کے ساتھ تم انصاف کا اِنَّ قبضہ یہ پہلی آیت کی طرح ہے احتجاج الباطل باطل احتجاج ہے وہ قل فل قرآن ابر رائے المجرت اور بالکل مجرت رائے کے ساتھ قرآن کے اندر بات کر رہے ہیں تعویل الملآ غیر ابھی اور آیت کی وہ تعویل کرنا ہے جو حقیقت و اللہ صُبح نہ موالت القفار اللہ نے کفار کے موالات کو حرام کیا منحا اتفادی من بتانا انہیں راجدان بنا سے بنانے سے منع کیا فی الآیات المحکمات محکم آیات میں مالک المتحد علیہ و یو فسلم بہینہ ولا بہینہ من قاتل ملم اور اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا ان کی جنسوں میں کہ جو قتال کرے اس سے نہ دوستی کرو اور پیار نہ کرو اور جو قتال نہ کرے اس سے کر لو تو معلم یقل مومن کے لیے کیسے جائے گا مسلم کے لیے وہ کہ اللہ کے بارے میں جو اللہ نے کہا بھائی ای ائی اے یا کیا تفصیل میں کتاب ولا سننا اور ایک ایسی چیز لائے اپنی رائے سے جس پر نہ کتاب دلالت کرتی نہ سن بحان اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے کہ کتنا حلم والا ہے وہ کہ وہ پکڑتا نہیں فوراً مہلت دیتا وَإنَّمَا مَعنَ ان نما ما الیا المذکورہ ان دا اہل علم علم کے نزدیک اس کا کیا معنی ہے اور رخص تو فل احسان و سودا کا علیہ کے ساتھ احسان کرنے کی رخص دے دی اور صدقہ ان پر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی تب ازاقان و مسالمین علنا جہدن او امان اور ذمہ کہ جب وہ ہمارے ساتھ کسی معاملے میں جو ہے مصالحت کرنے والے ہو گئے ہو اور وہ عہد ہو کوئی امان ہو یا ذمہ ہو اس وقت اس معاہدہ کے تحت ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے یہ نہیں کہ اب خوش آیا پاکستان میں تو ایک دینی لیڈر یہ بیان دے کہ جی ہمارا مہمان ہے ایسے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے او ظبال یہ ہر ہے خبیص لانتی ہے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اگر موقع ملے کسی کو او ژ بلّہ بن یہ بالکل وہ تعویل ہے جو اس قسم کی تعویل تو فرمایا بقت صحافتی ما یاد الولا ذالکہ سنت صحیحہ میں یہ ثابت ہے کما ثابت سخی انا اسما بن ابی بکر کا بھی مت علیہ فی ال مدینہ فی الحد نبی صلی اللّہ علیہ وسلم مشرق کہ اسما بن ابی بکر کی ماں ربی اللہ تعالی عنہا ان کی ماں آئی مدینہ میں جبکہ وہ مشرقہ تھیں اور دنیا چاہتی تھی بیٹی سے یعنی خیر بھلائی اچھا سلوک فمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسما نبی علیہ السلاۃ وسلم اصما کو حکم دیا عنتا سیلا اما کہ اپنی ماں سے سلا رحمی کرے وزال کا فی مدت الہدنا اللہ بہن بی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل مکہ میں ہدنا ہو چکا تھا مکہ مشرق کہ عمر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبا دیا تھا تو فتن جو کہ ریشم کا تھا تو عمر رضی اللہ و تعالیٰ نے ایک مشرک کو جو ان کا بھائی تھا بھائی یعنی قومی بھائی تھا اسے یہ تن دے دیا اشباہ ال احسان اللہ جی کاسلام وہ رغبہ فی و عیساری علامہ کہتے کہ یہ تحفے دینا یہ احسان کرنا یہ اس کافر کے ساتھ جو غیر حربی ہو ہمارے ساتھ معاہدہ میں ہو یہ اس چیز کا باعث ہے کہ اسے اسلام کی رغبت ہوگی اور وہ اسلام کو قبول کرے گا باقی چیزوں کو چھوڑ کر ہمارے حسن سلوک اور اخلاق کی وجہ سے وہ پھر ظال کا اور یہ رشتہ داری کو ملانا ہے اس میں وجود المتاجین اور محتاجوں پر خیرات کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے بارے میں یہ نہ ڈرے کہ یہ برے لوگ ہیں وہ ظال کا یمف المسلمین والا یا درحم مومنوں کو فائدہ دے گا نقصان ہی دے گا یہی سب میں موالات القفا فیشین کمالا یا خوفا الباب بل اور اس میں کپار کے ساتھ دوستی کا کوئی بھی انصر نہیں ہے اور جیسے کہ یہ چیز مخفی نہیں ہے ان لوگوں پر جو عقل والے ہیں بصیرت رکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان میں سے کر دے ولیل قومی ہونا شبح قومیوں کے پاس ایک صبح بھی ہے یہ قومیت پرستوں کے پاس یہ پڑھنے کے لائق ہے یہ اس کے بعد ہم آخری تھوڑا سا پڑھیں گے ختم کر گے وہ یہ ہے کہ حول بدون تفرق يجل العرب خن وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر عرب میں یہ کہتے تھے کہ یہودی اور عیسائی عرب کا فرق نہ کیا جائے سارے عربی بنیادوں پر جڑ جائیں تو ہم سارے کے سارے عربی جو ہیں وہ ایک مضبوط دیوار بن جائیں گے اور اس سے یحاب ہوں اجوب ہوں حقوق هم. دشمن ان سے ڈرے گا اور ان کے حقوق کا احترام کرے گا حکوم مل جائیں گے فصل المسلمون عن غیر مسلمان جو ہے وہ جدا ہو جائیں گے من العرب یہودی اور عیسائی عربوں کو کمزور ہو جائیں گے و تم آفیم العزب اور عدو. دشمن عدو. ان میں لالچ کرے گا تما کرے گا تھوڑ تھوڑے تھوڑے ہو گئے ان کو مارو اکیلے کرے گا بشوب حدم اخرا وہی دوسرا شبہ ان کا یہ ہے اِنَّ الْعَرَبْ یہ کیا جب بالاسلام اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے جب میں وہ لڑائی اور اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا آداب جو ہے وہ ان پر بگز کینے کا اظہار کریں گے حقوق انہیں حقوق نہیں دیں گے ان کے وہ تربس بھی حروبن اسلامیتن لی مج بہ مشخالف کہ وہ ڈریں گے کہ اب تو یہ مسلمین اسلام کے جنڈے کے نیچے جمع ہو گئے ہیں اب تو ضرور یہ ہم سے بدلے لیں گے اپنے تمام کے تمام جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے تو اس خوف کی وجہ سے کہ دوران جمع ہوگا وہ لوگ جو ہیں وہ اور دشمن ہو جائیں گے وہ آگا اس سے تو بڑا نقصان ہوگا کافر بھڑک اٹھیں گے وہ عقری حقوق آنا ہمارے حقوق کو مؤخر کر دیں گے وہ مسالے آنا اور ہماری مسلطیں ساری کی ساری مؤخر ہو جائیں گے متعلقہ جو متعلق بھی آدھا نہ ہمارے آدھا سے امپورٹ ایکسپورٹ دوسرے طبی یہ معاملے دوسرے اسلح خریدنا وغیرہ وہ اسی رو غدہ اور اس سے ان کا غضب ہم پر بھڑک اٹھے گا بھائی اس میں ایک ذرا جمع کر لیجئے کہ اگرچہ یہاں پر شخص اتنے باز رہی محلہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہودی اور عیسائی عرب مراد ہے مگر علماء عرب سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص اسلام لانے کے بعد سیکولر ہو جائے اور یہ کہے کہ ہمیں وقف قانون کے ساتھ جو ہے وہ معاملات درست کرنے چاہیے اسلام سر سرآکوں پر حالات بڑے بگڑ چکے ہیں پوری دنیا ایک محلہ بن چکی ہے اس وقت ہم ساری دنیا سے کٹ کر اسلام کی حکومت کیسے قائم کر سکتے ہیں اور یہ طالبان نے جو کچھ بھی کیا اس میں جو خرابیاں خامیاں اپنی جگہ مگر اس کی بنیاد بڑی شاندار تھی اور وہاں پر یہ باوجود اس کے کہ پوری طرح وہ کمال نہ تھا عقیدے کا وہ زبردست نکھار اور عمل میں وہ ستھرائی نہ تھی اس کے باوجود یہ ہوا کہ چھ سال کے بعد وہاں ان کی کچہیوں میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آتا تھا اور انگریزوں نے کاسرے نے یہ آزمایا کہ وہاں پر بریس کے ڈالر کا بھرا ہوا پھینک دیا اور اگلے دن چوک پڑے وہ پڑا ہوا ہمارے دوستوں نے جا کر دیکھا ہے کہ وہاں پر یہ حال تھا کہ فارماسوٹیکل کا میرا کام ہے دوائیوں کا کہ طالبان کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر آپ کا بل مصدقہ ہے یہ ثابت ہو کہ آپ نے اس سے پیسے لینے آپ ہم سے پیسے لے جائیں ہم جانے اور دکاندار جانے اس کی شہمت آ جاتی بالکل اس طرح سے مفقود ہوا ہے یہ سارے کے سارے جرائم اور کہا گیا جی وہ تو مارتے لوگوں کی ٹانگوں پر ظلم کرتے ہیں کاٹ دیتے ہیں بڑے ہیں اور کرسطین عالم جو ان کے جیل میں رہی ایک بے حیاب شرم عورت تھی عیسائی عورت بے دین کافیرا وہ ان کے حسن سلوک کے بعد مسلمہ ہوئی اور آج تک مسلم ہے اور نمازی پرہیزگار اور پردادار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی موقع ملا تو ان کے اندر جا کر رہنا پسند کروں گی جنہوں نے میرے ساتھ باپ کا بھائی کا اور بیٹے کا شریف کیا یہ اسلام کا کا ہے جو ان کو منوا ہے اگر یہ ماننا چاہے تو قومیت میں یقیناً یہ لوگ بھی آتے ہیں غیر مسلمین میں جو پرویزی قسم کے ہیں جو غام قسم کے ہیں یہ لوگ جو رائے کی بنیاد پر دین کے بڑے بڑے اصولوں کو ڈھا دیتے ہیں اور جو پرویز تو کہتے ہیں عویل المومنین ہے اس کے ساتھ فرض ہے ان تمام معاملات میں جو معروف اتنا ظلم اتنا عظیم ظلم اور وہ جو کہ بدترین شیعہ ہے اور صحابہ کو گلی نکالتے ہیں قرآن کو بدلی کتاب کہتے ہیں اپنے آئمہ کو معصوم کہتے ہیں اور وہ جو پورے شعور کے ساتھ قبر کی پوجا کے قائم اور اہل توحید کی دشمنی میں کوئی قسر نہیں چھوڑتے کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ ان کی دشمنی نہ کرے وہ لوگ بھی انہیں میں شامل ہیں ان کے ساتھ دوستی کرنے کا بھی وہی حال ہوگا چلے جائے کہ ان کے بڑے کو قبر پوجوں کے بڑے کو جس کو علماء اس نے یہ کہا ہو کہ یہ شخص قبر پوج ہے اور اس پر کوئی اتمان حجت کی بھی ضرورت باقی نہ ہو کیونکہ وہ تو خود پڑھا لکھا ساتھ زبانیں جاننے والا وہ جناب اسلامی فوج کا سربراہ بنا دیا جائے اس سے کوئی ظلم ہوگا کہ سربراہی اور صدارت ان کے ہاتھ میں ہو جو قبر پوجی پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اصل اسلام ہمارے پاس ظلم جب کسی سے پوچھا میں نے موحد سے کہ بھائی اپنے اجتماعات میں نے کیوں بلاتے ہو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم سب ایک ہو چکے ہیں کافر کے مقابلے میں تو اس نے کہا کہ ان پر حجت تمام نہیں ہوئی یہ معین کا معاملہ ہے آپ معین کو کافر نہیں کہہ سکتے میں کہ یہ تو عائمت القف ہے اگر آپ نے یہ مان ہی لیا ہے کہ حجت تمام نہیں ابھی ہوئی کہ چلو ہم تسلیم کرتے ہیں بر کرنا پھر آپ تمام کر دیں آپ کے فض نہیں قرآن نہیں سنت نہیں یا پھر سینے سے لگا کر ان کا ماتھا چوم لیں یا پھر انہیں کافر قرار دے دے اگر آپ کو نہیں پتا چلا ان کو اس حال میں آپ اپنے اسٹیج سے ایک مسلمان رہنما ایک مجاہد ایک قائد کی حیثیت سے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کو وہ بات جو عرمان ہے نہ جانے کتنی قربانیاں دے کر اور لوگوں نے کتنی جانے کھو کر اور کتنی املاک ضائع کروا کے سمجھائی آج اس کو پھر سے مٹانا چاہتے تو یہاں پر اب ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ان اجتماع مسلم حول الاسلام کہ مسلمانوں کا اسلام کے گرد جمع ہو جانا پر احتسام اللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا وہ تحقیم اور اللہ کی شریعت کے مطابق حکم کرنا شروع کر دینا اپنے معاملات میں نبی علیہ صلاۃ وسلام کو حاکم مان لینا و ان فصال ہیم اور اپنے دشمنوں سے ٹوٹل برات کر لینا جدا ہو جانا او عربیوں غیر عربی ہو او ہو اصلی یا مرتد ہو وہ بسری لحمدہ اور سراہد کے ساتھ ان کے ساتھ دشمنی اور بخ کا اعلان کرنا ابراہیم کی طرح ملت ابراہیم پر آ جانا سبب, سبب ہے اللہ کی ان کی مدد کرنے کا اور ان کو فتح دینے کا حمایت اور ان کی حمایت کرنے کا ان کے دشمنوں کی تدبف یا تدبیروں کے مقابلے میں قلوب من اور یہی تجریہ بنے گا وسیلہ بنے گا کہ اللہ کافروں کے دلوں میں روب نازل کر دے گا دلہ کافروں کے دلوں میں اس لیے اللہ نے روب ڈال دیا اہل ایمان کا تو اللہ سے شریک ٹھہراتے ہیں جب اہل ایمان کے سفوں میں مشرک موجود ہوں گے معذیل کی شکل میں اور اسلامی رہنما کی شکل میں تو بھائیوں کیا روپ ڈالے گا رب کی ہم نے پوری نہیں کی تو فرما روپ ڈال دے گا اور هم هم هم غیر وہ ڈریں گے ان سے ہے بختاری ہو جائے گی اہل ایمان کی اور ان کو ان کے حقوق پورے پورے گن کر لا کر دیں گے کیا پیاری بات کہی سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں اور عمر میں برکتیں کرے ان کے علم میں اللہ انہیں محفوظ رکھے ہیں ہمیں اور سلامت رکھے ہمارے یہ کہ ہمیں رہنمائی دیتے رہے وہ فرماتے ہیں کہ آج اسباب کفار کے پاس ایسے کٹھے ہو گئے ہیں کہ اتنے اسباب اس سے اس پہلے اکٹھے نہیں ہوئے انہوں نے کہا نہیں ایمان تم کل میں توعیب پر قائم ہو جاؤ سارا تمہارا مالک ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہے کیا حوصلے بڑھانے والی بات ہے کہاں سے دین سیکھا ہے ان لوگوں نے اسی قرآن و سنت سے یہ عمل کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے نئے ایمان کا ختون بنا دیا ہمارے لیے کماں ہا جس طرح اہل ایمان پر انہیں اولا میں ان کے لیے یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت کے ہاں سے ملی ہیں انہیں پوری ہوئی حسین ال ان کے اندر یہود السارہ کی بہت بڑی تعداد موجود تھی فلم یو الو فلم یا سعین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد صحابہ تابین تبہ تابین نے ان سے کبھی مدد نہیں دی قرون مولا میں بہت سی یہودی اور عیسائی ضمنی بن چکے تھے بل وا اللہ وحد بلکہ ایک اللہ کے ساتھ اپنی دوستی لگائی وسطان بھی وحدہ اور اس اکیلے سے مدد طلب تھی ہماہ نثر ہوں اعلیٰ اللہ نے ان کی حمایت کی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تعید کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت بھیجی اپنی ان کے دشمن کے مقابلے وہ قرآن و سنت شاہدان بزالف قرآن و سنت دونوں اس پر گواہ وہ تاریخ ال اسلامی اور تاریخ اسلامی اس کا منہ بولتا سبوت آل مسلم آج مسلم بھی جانتا اور کافر بھی جانتے جتنی تحقیق وہ اسلام پر کر رہے بعض اوقات ہمارے مسلمین بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر رہے اس لیے کہ وہ گھبرا چکے ہیں میں کہتا ہوں میں نے تو عرض کی جمعہ کے خطبہ میں میں نے کہا حج اتنا بڑا موزہ ہے اسلام کا کہ کفار کو اب یقین ہو چکا ہے کہ وہ ہار جائیں گے اس واسطے کہ حج میں جو مرکزیت اور اجتماعیت نظر آتی ہے دنیا نہ اس کی نظیر لا سکی نہ لا سکے گی کیا پہلی امتوں پر حج فرض نہیں ہوا ہوا تھا کیا نبی اسلم صلی اللہ علیہ موسا علی سلاد اسلام کے حج کرنے کی اور سا علیہ السلام کے حج کرنے کی خبر نہیں دی کیا ابراہیم علیہ خلاط اسلام نے گھر نہیں بنایا اس سے پہلے موجود نہ تھا حج تو ہوتا رہا صرف سب سے حج کیوں سلب ہو گیا ہمارے اندر ہی رہ گیا اور ایسی مرکزیت ایسی مرکزیت اور ایسا امت کو ایک دھاگے میں اللہ پاک نے پرو دیا ہے کہ ادھر ایام غلحج شروع ہوئے ہو جائے وہاں اپنے معاملات میں مصروف ہے ادھر ہم نے ناخن کاٹنے بند کر دیے بال کاٹنے کا بند کر دیے اور نیکی کے لیے بڑھ کر کوشش شروع کر دی جنہوں نے قربانی بھی جس کی پوری امت میں ایک موسم جو ہے نیکیوں کا موسم آ گیا. کیونکہ ہر وقت ہم اسی طرح سے رہیں یہ ممکن نہیں اللہ نے ہماری کمزوری سے مہربانی فرمائی اور کہا کہ چلو ان موسموں میں محنت کر لو میں تمہیں وہ دے دوں گا جو آگے پیچھے نہیں دیتا بہت بڑھ کر دوں گا اتنی فضیلت ہے کہ سارے سال میں کوئی ایام نہیں دے یہ فضیلت لیے ہوئے یہ دفع ایام لکشم ایام تشریف کی اپنی فضیلت ہے ادھر جناب وہ قربانی کر رہے ہیں وقوف کر رہے ہیں عرفہ میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں ون سام یوم عرفہ جس نے یوم عرفہ کو روزہ رکھا اس کے ایک سال کے پچھلے ایک سال کے اگلے گنا بات امت میں جب تک جماعت نہیں ہے وہ اللہ کچھ بھی نہیں ید اللہ علیہ جماعت اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے سعودی عرب میں جو تربیت ہوئی علماء سلف نے کی اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے وہاں ایک عالم سلطی کے لیے یہ بہت بڑی گالی ہے کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن سنت میں ایک ایسی رائے پیش کی جو آپ سے پہلے کبھی کسی عالم نے نہیں. نہیں پیش کی امت کے اندر یہ اس کے لیے بہت بڑی گالی ہے یا تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا وہ توبہ کرے گا رجوع کرے گا یا پھر آپ کی بات کو غلط کہتے ہوئے ہو سکتا ہے غصے میں آپ کو وہ یہ بھی کہہ دے کہ آپ نے جھوٹ بولا یہ ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے. اس لیے شیخ البانی ساری زندگی یہ کہتے ہیں قرآن سنت و ماں علیہ صحابہ قرآن سنت اور اس کی وہی صرف تشریح اور وہی مفہوم جس پر اللہ کے نبی صحابہ کو چھوڑ کر گئے رضوان اللہ علیہ مجمعی اس طرح نہیں کہ قرآن اور سنت اور یہاں یہ چیز ہمیں نہیں نظر آتی اہل حدیث منہجی نہیں ہے اللہ خلیب یہاں منہجی نہیں ہے اس طرح سے جس طرح ادھر منہد کے اندر لوگ بالکل اس طرح سے جیسے تصویر کے دانے ہوتے ہیں پروے ہوئے اور موتی ہوتے ہار کے کہ پوری امت جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے اور امریکہ تو سب سے زیادہ خوف سعودیہ کے نظام تعلیم سے اس لیے وہ بے دفعہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ کسامہ ہماری مصیبت نہیں ہماری مصیبت سعودیہ کے نظام تعلیم ہے اور آباد علی خان صاحب جو ہیں ان کے بھائی صاحب نے مجھے بتایا جو یہاں پر ہوتے ہیں آپ کے کہ ان کے بھائی صاحب امریکہ میں سی این این پر خبریں دیکھ رہے تھے اس زمانے میں گیارہ ستمبر کا واقعہ ہوا تھا تو علاما لائے گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اسلام امن پسند ہے وہ کافر کو نہیں مارتا یہ وہ بڑا کچھ کا اس کے بعد جو کمنٹیٹر تھا یا وہ بصر تھا اس نے آ کر تبصر کیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ جو عالم آئے تھے یا یہ دین کو نہیں جانتے یا منافق تھے اس واسطے کہ اس نے قرآن دکھایا وقت مس نے کہا قرآن یہ کہتا ہے اور ہمیں مسلمین سے کوئی گلا نہیں ہاں مسلمین میں ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے وہابی انہوں نے کہا وہابی کی جب اس نے تعریف کی وادی وہ ہے جو اللہ سے اپنا واسطہ بنائے بغیر لیتے ہیں کوئی واسطہ نہیں بناتے مخلوق کو اور وہابی وہ ہے جو کہ زانی کو قتل کرتے ہیں اور تیسری ایک بات جو اس وقت میرے ذہن سے بھول گئی یہ بتائی گویا کہ ہے اور یہ شیخ سفر نے اور دیگر علماء نے بہت سے بیانات ان کے جمع کیے بلکہ اطبیان سے صرف عن المریکان میں ناصر بن احمد الفاظ جس کو ظالموں نے قید میں بند کیا وہ اللہ تبارک و تعالی ان کی رہائی فرمائے اور ان کے علم و عمر میں برکد عامد انہوں نے بہت سے بیانات جمع کیے انہوں نے کہا اصلاً یہ امریکہ کا حملہ نہ افغانستان پر ہے نہ عراق پر ہے یہ سن لو سعودیوں سن لو تووں یہ تم پر ہے وہ اصل دشمن وہابیوں کے انہیں پتہ ہے کہ نظام تعلیم اتنا مضبوط ہے سعودیہ کا تو یہاں سے پھوٹ پھوٹ کر کرنے جو ہیں پوری دنیا کو منور کر رہی ہیں اور جب تک یہ نظام تعلیم نہ بدلا گیا کچھ نہیں ہوگا اور اس کو بدلنے کی کوشش بھی کیے کلنٹن نے باقاعدہ اس کے لیے ٹور کیا تھا اور اس پر علماء بفر گئے اور وہ علماء جنہیں لوگ سرکاری علماء سمجھتے ہیں وہ تک بھی بفر گئے بلکہ خود یہ کہتے ہیں توصیف الرحمان کے میں نے سعودیہ کے اندر ریاض کے اندر بڑے بڑے اشتہارات دیکھے لگے ہوئے جو خالد بن فوزان الفوزان کے تھے یا حیات کے بارا کے ایک سینئر رکن فتویٰ دینے والی بجنا تھے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم نے نصاب میں فلاں معاملے نے محمد بن عبد البہاب رحیمہ اللہ کی کتاب کو ہٹا کر یہ کتاب نصاب کا جد بنا دی ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس میں کیا خیر و خوبی ہے اس سے زیادہ اور اس میں کیا کمی معلوم ہوا کہ وہاں احتجاج اتنا شدید ہوا اور جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں بھی ہم دل تعالی کچھ بھی کر لیں امریکہ وہاں سے دعوت کو اکھاڑ نہ سکے گا انشاءاللہ اور اس وقت سچے گواہ گواہی دیتے ہیں کہ پوری دینی پبلک جو ہے اور علماء اکثر وہ سارے کے سارے اس وقت ان کے دل مجاہدین کے ساتھ دھڑک رہے ہیں اور وہ اس کے لیے بےتاب ہیں کہ کبھی ہمیں بھی موقع ملے اور ہم اپنی تلوار کو بے نعم کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ اسلام کا احیاء جو ہے وہ ہمیں اب نظر آتا ہے اچھا جی کہاں پر تھے اڑتیس پہ نڈیے اچھا تو نبی علیہ کب خرج صلی اللہ علیہ وسلم البیمشرقین مشرقین کی طرف جب نکلے بدر کی طرف لف المدینہ الحدود مدینہ میں یہود بھی تھے فلم یس ان سے مدد ملی بالمسلم کی غالب لئی سب کثرہ مسلمان اس وقت کثیر تو نہیں تھے وہ حاجت اس وقت تو انہیں مدد کرنے والوں کی اور ساتھ دینے والوں کی شدید حاجت وما فلم یس نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون بال یہود اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ مسلمون نے یہود کی مدد نہیں لی لا یوم بدر ولا یوم احد نہ بدر کے دن نہ کے دن ما شدت الى المعین فی الوقت باوجود کی شدید حاجت تھی اس وقت میں ولا سیما يوم اور بلاسی بہ یوما عہد میں بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا حال ہوا تھا لا ان اس میں کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ مومنوں کے لیے لائقنی مسلمین کے لیے کہ آدار سے مدد لیں جی اور انہیں اپنے لشکر میں داخل کریں یا دوستی کریں کیونکہ ان کے شرط سے ہم کبھی بھی پناہ میں نہیں ولما کی مخالفات فل فساد من الفساد القبیر و اخلاق المسلمین اس میں بہت بڑا فساد مسلمانوں کے اخلاق کا اخلاق باختہ ہونا عل کا شبھ و اسباب شہنا اداوتی بہن ہوں اور پھر شبہ تاری ہونے کا معاملہ ہے پھر یہ کہ بخلاتا ہے دل میں اور اداوت آتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں یہ حواستیں ڈالیں گے ہمارے اندر وہ ملمتا سا تریقۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و تریقۃ المن اصب فلاح و جس کو اللہ, اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں بھاتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کسی طریقے میں بھی آسانی نہیں کرتا اماں و اماخل مسلم المسلمین ایزا تجمہ ول اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ جو کینا کہتے ہیں بہت زیادہ پیدا ہو جائے گا جب ہم اسلام پر جمع ہوں گے کافروں کے اندر بھڑک اٹھیں گے وہ فضا علی کام یہی تو ہے جس پر اللہ مومنین سے راضی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے وہ لوگوں کو اپنے اوپر بھڑکا لیں صرف اٹکا قطلون یقول ربی اللہ اور ایک بندے کو صرف اس لیے قتل کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو ایک کہتا ہے بس یہ تو کمال ہے ہماری کامیابی ہے آخری درجے کی کہ ہم اس لیے قتل کیے جائیں اس لیے ہمیں تکلیف پہنچائی جائے اس لیے ہمارا مال چھینا جائے ہمارے ملک جو ہے انہیں دیر کیا جائے اللہ ہاں جی یہ تو رضا ہے اللہ کی رضا کا بات یو جب نفر ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کو ان پر واجب کر دے گا حالانکہ اللہ پر واجب کرنے والا کوئی نہیں اعوذ باللہ من کا مگر اللہ جب چاہے اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرے اس کو حق ہے من جب جبکہ اللہ کے دشمنوں کو وہ غذب ناک کریں گے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں و نثر اور اللہ کے الدین کی مدد کرنے کی وجہ سے وہ غزب ناک ہوں گے ان پر اور اللہ کی شریعت کی حفاظت اور اس کی طرف داری کی وجہ سے وہ ان پر ہوں گے غزبناک لئی و لئی وزولہ فارل <سؤال> مسلم ملتا اور یہ حکم کبھی ختم نہیں ہو سکتی کافروں کی جب تک کہ مسلمان اپنا دین نہ چھوڑ دیں اور ان کی ملت کی پیروی کر کے ان کے اندر نہ شامل ہو جائے یہ ترکی نے کتنی ملتے لی ہیں کہ یورپ کا کسی طرح سے ممبر بن جائے انہوں نے جب تک یہ کلمہ نہیں چھوڑے گا اللہ کے کلمے کا کچھ باقی نہیں رکھا ہمارے ایک دوست تھے مجاہد وہ کہا کرتے تھے کہ ترکی کے بجٹ میں سب سے زیادہ جو چیز مقدار کے اعتبار سے داخل ہوتی ہے وہ تن فروش اور تو کا ٹیکس ہے وضاحبی کا ہوا دلال البڑی اور یہ ہے جو دور کی گمراہقف سراس اور سری قف ہے وسبب اور عذاب کا سبب ہے بشکا اور بدبختی کا صرف دنیا والا خرا نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کما قال الله سبحان و تعالی ولن تبدیل یہ تجھ سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کہہ دے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى। ہدایت تو صرف وہ اجو اللہ کی ہدایت ہے اگر تم نے اتباع کی ان کی خواہشات کی علم آنے کے بعد تو پھر اللہ کے مقابلے میں تر کوئی ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا یہ مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر آیا مبارکہ کے حکم کو کس قدر موقع اور کس قدر اہم کر دیا جبکہ ان سے یہ تصور بھی لے جاتا یہ تم سے قتال کرتے ہی رہیں گے مرتد کرتے انسط کر سکے اور اگر تم میں سے دین سے مرتد ہو گیا فیم ہوا کافر مرا اور اس مرتد ہونے کی حالت میں کافر مرا حد آنیا یہ ہی وہ لوگ ہیں جن کے سارے عمل لے کی کے حبت ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ ادھر اور یہ آج والے لوگ ہیں جہنمی ہیں سی ہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ پاک ہمیں ان میں سے رکھیں اور اس کے بعد چونکہ وقت کافی ہو چکا ہم چند منٹوں میں حاکمیت کے بارے میں ان کا پڑھ لیتے ہیں شیخ ابن نباز کا یہ الوجھ ال پڑھ لیتے ہیں الوجھ الرابیل اس پر آ جائیں کیونکہ اس کو پورا پڑھیں گے تو اسی پر ہے جی. جب یہ جمع ہم کریں گے لوگ کو لوگوں کو قومیت کی بنیاد پر یہاں تک کہ نورانی کی جماعت جو ہے وہ امیر بن جائے اور ہم غریب ہو جائے اور اس طرح سے اسلامی جماعتیں بنائیں گے اپنے حقوق کفار سے لینے کے لیے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو مجتمع بنے گا سارا یہ کبھی بھی قرآن کے حکم پر راضی نہیں ہوگا بلکہ رف کرے گا اس کا انکار کرے گا یہ ان القومیین کیونکہ قومی ہین جو ہے غیر المسلم وہ یہ ان القومیین جین غیر المسلم قومی جو ہے قومیت پرست یہ مسلمان نہیں نئی یاردو تحقیم القرآن وہ قرآن کے حکم پر کبھی راضی نہ ہوں گے کیا نانی کی جماعت اس پر راضی ہوگی کہ قبروں کی پوجا بند کر دی جائے پیودال قرآن حتیہ مجتما القومی تلک الحکام کہتے ہیں کہ یہ زوما جو قومیت کے ہیں اسی پر راضی ہوں گے کہ انٹرنیشنل لا چلے تاکہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کو یہ سوٹ کر گئے سب اس پر جو ہے وہ جمع ہو جائیں برابر ہو جائے وکاثر رہا القیر بزا لکا کما خلق اور بہت سارے ان میں سے قومی لوگ یہ کہہ بھی چکے ہیں ان کی زبانوں سے یہ باتیں نکل چکی ہیں اور آج بھی نکل رہی ہیں اشرف قاضی نے یہ جو تعلیم کا بنا ہوا ہے غالب اس نے کہا کہ اسلام کو ہر مضمون میں زیادہ ٹھونس کر تباہی اور بربادی بچا دی اعز بلّہ اور کہا کہ یہ کوئی نظریاتی مملکت نہیں ہے اور پھر قرآن کے چالیس پارے کا جاہل مطلق نے اللہ پاک نے ضلیل کرنے کے لیے اس کے نقاب کو چہرے سے ہٹا دیا ابھی یہ مسلم لیگ میں آ جائے گورنمنٹ سے نکل کر پھر یہ الحاق ہو جائے گا دینی جماعتوں کے ساتھ اب الیکشن کٹھا ہوگا یا وہ قائد لیگ وہ فلانا لیگر فلانا لیگ اور پیپل پارٹی کما کالا کالا تسلیمہ آیت گاہ کو مفہوم معلوم ہے ماشاء اللہ پڑھتے رہتے ہیں اس میں محمد بن ابراہیم رحیم اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس بات پر نہیں چھوڑا یہ کافی نہیں ہے کہ نبی کو حاکم مان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے معاملے میں بلکہ شرط لگائی کہ تمہارے دل میں بھی کوئی کسک باقی نہ ہو دل میں جھانک کر دیکھو تو کوئی ان کے قانون اور ان کے فیصلے پر تمہیں قلق نہ ہو اور اس پر بھی نہیں چھوڑا بلکہ کہا وہی سل تسلیم آ سر تسلیم خم کرو املن اس فیصلے پر چلو وکال تعالیٰ حکمل جائیں جب کیا یہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں جاہلیت کا دستور چاہتے ہیں محمد الحسن اللّہ حکم القمی یوکنون اور جو یقین لانے والی قوم ہے ان کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہے وہ ملم یاحکمبیما ان ضل اللہ علیہ يحكم بما ملم الله ان ضل اللّہ غلوم و ملم یاحکمبیما ان اب کہتے ہیں شاہد نے بات وہ کل ہر وہ حکومت تحقب اللہ جو اللہ کی شریعت شریعت کے ساتھ حکم نہیں کرتے عمل ہے یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن کیونکہ آج یہ بات چلا دی گئی تو کوفر کتنا بھی بڑا ہو جب تک عقیدہ کا کفر نہیں ہے بندہ کافر نہیں ہوتا اس کے خلاف سعودی علماء نے بہت فتوی دیے میرے پاس فکاوا موجود ہے جدید یہ عبد العزیز بن عبداللہ نے آتے ساتھ ہی چار پانچ فتوحے دیے اور سید نظیر اور الفق بما انطل اللہ و اصول علی کی اور ایک اور کتاب خدمت التقیر اور اسی طرح شکری کی ایک کتاب ان سب کا شدید رد کیا اور صالب الفوزان نے ایک بہت خوبصورت مضمون جو ہے وہ اس پر لکھا وہ سب کچھ موجود ہے تو یہ بالکل شرط نہیں ہے عقیدے کی یہ ان اعمال میں جو بالکل الٹ ہو اسلام کا جن کے ساتھ اسلام جمع ہی نہ ہو سکتا ہو کہ ایک آدمی نبی کو گالی دیتا کیسے نبی پر ایمان لانے والے علیہ السلط اسلام اسی طرح سے یہ تو میں کُل لوں دولت اللہ تحکم بشر اللہ ولافا اور اللہ کے حکم کے آگے نہیں جھکتی بھائی داولۃ جاہلیہ وہ جاہلیت کی ایک حکومت ہے جاہلیت کا ایک اقتدار ہے کافرت کافر ہے ظالمت ظالم فا فکت ان یہ تینوں وصف اس میں موجود ہے یہ کہنا کہ یہ تینوں سٹیجز ہیں مختلف یہ درست نہیں ہے صحیح تفسیر نہیں ہے بے نفس حاضی علیات ان آیات کی نفص المحکمات جو محکم ہیں جن میں کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ کو کوئی اشتباہ ہو سکے یا جب وہ اہل الاسلام بوگزوحا اہل اسلام پر فرض ہے کہ پاکستان جیسی کافر نظام چلانے والی حکومت یا کوئی بھی ہو اس سے بغض رکھے اور محدات حاف اللہ اور اللہ کے لیے اس کے ساتھ دشمنی رکھے بتا رو محدت ہوا اور ان کے ساتھ موالات اور ان کے ساتھ مبت حرام ہو گئی اہل ایمان پر حتّى بِاللَّهِ حتّى ایک اللہ فرج حکومت ایمان لائے اور یہاں ایمان لانا کیا ہوگا ایمان تو میں پہلے لاتی کب اس نے کہا رضی کا تحر اللہ کا انکار کرتا ہوں آخرت کا انکار کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تو کہتا میں نے وہاں پر دی جہاں بلال نے دی رضی اللہ تعالی تو پھر کون سا نہیں کر رہی شریعت و تحکم شریعتہ اور اس کی شریعت کو ہاتم بنائے جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا قد کانت لکم تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے اور ان کے ساتھ والے لوگوں میں بات میں کہا انبیاء علیہ السلام ان قال قوم جب اپنی قوم سے انہوں نے کہا ببا کے دہل اعلان کیا ان برا اب دون اون اللہ ہم تم سے بھی بری اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ان سے بھی بڑی کہتا ہے کہ جن کی اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہیں ان سے بری ہونا آسان ہے کیا میں سے بری ہے. ہم تمہارے قانون سے بری ہیں اصلاً بری ہونا مشکل ہے اور قیمت اٹھتی ہے ان سے بری ہونے کی جو عبادت کر رہے ہیں کیونکہ اصل واقعہ میں قوت یہ ہے تابوت کی کتنی قوت ہے پرویٹ کی کتنی قوت ہے ایک آدمی چلو کمانڈو ہے مان لیے اور دو تین کمانڈو تو اس کا برکٹ نکال دیں گے مگر اس کی قوت کیسے ہے وفرعون پھر آؤں اس کے کیلوں کی وجہ سے اس کے لاؤ لشکر اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے تو ان کے ساتھ برات مشکل ہوتی ہے جو تاغوت کی پوجا کر اور کروا رہے ہوتے تو پہلے برات ان سے کروائی یہ اہم ترین ہے پھر ان سے جن کی یہ اللہ کے سوائے عبادت کرتے کفرنا بھی کم ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں تمہاری ملت کا انکار کرتے ہیں و بدا بین بہن پورا اداوتا بدا اور ہمارے اور تمہارے درمیان اداوت اور بجز جو ہے یہ کھل گیا تو بگز دل کا معاملہ ہے یہ آسان ہے اسے بعد میں ذکر کیا اور اداوت یہ مشکل ترین قیمت اس کی اگتی ہے جنت عداوت کی قیمت کے لیے بہت ہاں بعض حالات ایسے ہیں کہ اداوت کا اظہار بھی نہیں ہو سکتا اور برات کا اظہار بھی ہو سکتا دل تک معاملات رہ جاتے اس وقت دل کا ہونا نجات کے لیے کافی اگر اس اسپتاط نہ ہو حتہ تم مینو بل واحد کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے اور بس اسی پر ہم بات کرتے ہیں یہ تو بس صرف برکت کے لیے ہم نے پڑھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں ہمارے ایمانوں کو جلا ملے اور ہمیں اعتماد حاصل ہو اور ہم لوگوں کے بسواس کے مقابلے میں ہوا میں نہ لٹک جایا کریں بلکہ دوبارہ رجوع کیا کریں اپنے علم کی طرف جو قرآن و فنک سے ہمیں اللہ نے دیا اور اس رجوع کرنے کی وجہ سے پھر سے قائم ہو جائے جایا کرے عادت میں دیکھتے <تصفح> دیکھتے <تصفح> دیکھتے <تصفح> مستورات کے لیے اس کی طرف سے پیغام ہے کہ پانچ منٹ کی نصیحت ہمیں کریں مستورات المؤمنون و البو مینار با ڈو میاؤ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اگر آپ ہماری خیرخا نہ بنے گی اور آپ ہمارا ساتھ نہ دیں گی ماں کی حیثیت میں بیوی کی حیثیت میں بیٹی کی حیثیت میں بہن کی حیثیت میں اسلامی بہن کی حیثیت میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ہمارا کرنا کم از کم داغ دار ضرور ہو جائے گا اگر اللہ کے راستے میں بہرحال صبر آزما حالات کا آنا بدھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم آزمائے قتل نہیں مانگتے اللہ محفوظ رکھتے ہم مگر جب آ جائے تو پھر عورتوں کا صبر جو ہے وہ کفار کے لیے پیغام ہے دعوت لیے پیغام بھی ایک عورت کا بیان تھا اخبار میں اس کی شادی ہوئی ایک خوبصورت نوجوان سے رات میں اور اس عورت نے ولیمہ کے دن اپنے خامد کو اس شادی حملے کے لیے خود تیار کیے اور قرق کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم اللہ پر ایمان غیر متزلزل کی نعمتہ کیے گئے اور ہم دنیا کو جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے اس عورت نے وہ کام کیا جو مرد بھی نہ کر پائے تو آپ کس اعتبار سے پوچھیں آپ کو بھی یہ سب کچھ سیکھنا ہے یہ ایک بات بنی ہوئی ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا عقیدے میں بس وہ سیدھا سادہ واجبی سا عقیدہ رکھ لیں یہ بالکل غلط ہے ہر قسط غلط ہے عورتیں جب تک عقیدہ نہ پڑھائی جائیں گی نہ سمجھائی جائیں گی وہ خاون جو اپنی بیویوں سے بیوی ہونے کی خدمت صرف لے رہے اور کبھی بھی اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر نہیں بیٹھتے یہ آؤ یہ رسالہ ہم نے مسجد میں پڑھا اب گھر میں بھی پڑ لیں تو وہ حقیقت میں اپنی بیوی کے دشمن ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم دردی کا حق نہیں ادا کر رہے دشمن ایک بات میں سوچتا ہوں اور ہمیشہ دوستوں کو سوچنے کے لیے کہتا تھا اور کہہ رہا ہوں کہ آج میں مر جاؤں آپ مر جائیں بہت کسی وقت کسی کی آ سکتی کہ کیا ہماری عورتیں حق پر قائم رہ سکیں گی جس طرح کی آندھیوں اور طوفان فتنوں کے تھپیرے جو ہیں وہ ہمیں یاد رہے ہیں. کیا اس کے بعد یہ بچیں گی کیا اتنا ایمان اور بصیرت حاصل ہو گئی اگر نہیں ہوئی تو مجھے سب سے پہلے اسی کا فکر کرنا ہے روٹی تو اللہ تبارے سے بن گئی مل جائے گی وہ تو مل جائے گی روٹی کمانا فرض ہے مگر یہ روٹی کمانے کا مفہوم ہرگز نہیں کہ دو نوکریاں کر رکھی ہے اور جب آتا ہے تو بچے سوئے ہوتے ہیں جاتا ہے تو بچے سوئے ہوتے ہیں اتوار کو ملاقات ہوتی ہے تو اس کا اپنا سب کچھ نکل گیا ہوتا ہے بیٹری ہی کوئی نہیں ہوتی یہ کیا زندگی ہے گدھے کی زندگی ہے ایمان لانے کا حقی ادا نہیں کیا قطردان ہی نہیں ہے اپنی بیویوں کی تربیت کیجئے حتیہ کہ ان کی صحت کے معاملے سے کرما دیں میں تو کہوں گا کہ تیس سال سے اوپر کم عورتیں میں نے دیکھی کیونکہ میرا پیرامیڈیکل جو ہے وہ میدان ہے کہ جو صحت مند ہو اس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ انتہائی جمود کے ساتھ ہم کنار ہے بس انہوں نے روٹی پکانی ہے گھر کے کام کرنے اور کبھی وقت پر بنا سنگار کرنے لینے اور کچھ بھی نہیں نہ انہیں دین پڑھایا جاتا ہے نہ ان کی صحت کی فکر کی جاتی عورتوں کو مستعد کیجیے جہاد کے لیے ان میں نشاط پیدا کریں ان میں ایکسرسائز بے شک وہ اپنے کمرے میں کھڑی ہو کر پیٹی کریں ان کو چست بنائیے یہ تو نہیں کہ صرف اسی وجہ سے ہم بھی وہاں رہ جائیں یا تو اسے چھوڑ کر جائیں میدان میں اور یہاں پھر خود بھی وہیں رہ جائیں تو یہ اپنی صحت کو فٹ رکھنا نوجوانوں کے لیے عورتوں کے لیے اور وہ جہاد کی تیاری جس پر کوئی پابندی نہیں اب فوراً جواب دیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ پکڑ کر لے جائے گی کہ گورنمنٹ دوڑنے والے بچوں کو بھی پکڑ کر لے جائے گی جو سوئمنگ کرے گا اسے بھی پکڑ کر لے جائے گی جو اپنی کمرے پر کے اندر ایکسرسائز کر رہا ہے اور ریت اور برادے کے لٹکے ہوئے بورے پر مکے مار کے اپنا جو ہے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے اسے بھی پکڑ کر لے جائے گی کیا عورتوں کی ورزش پر گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہ کرواؤ یہ زیادتی ہے جو دیہات کی نیت سے کرے گا اس کے امال اللہ کے یہاں جمع ہوتے رہے گی موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ فائدے میں رہے گا وہ شخص جو تیاری نہیں کرتا یہ نفاذ کی ایک قسم ہے ولو اراد الخروج اگر ان کا کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ تھا اللہ تو اس کے لیے تیاری کرتے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اس کے لیے کمر کس لینے کی توقع